دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت شفا قائم دائم رکھے اور دعا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی بیماروں کو صحت دے یہ جو شہر میں طوفانی بدتمیزی چل رہی ہے اور گزر گئی نہ حق لوگ مارے گئے اللہ نے شہدا و سہادا بنائے اللہ تعالی مسلمانوں کو باہم الفت محبت دے یہ شکر رنجی اور غم واولہ اور دشمنی کے ماحولیات اللہ تعالیٰ تبدیل فرمائے اللہ ہمارے در سے آسان فرمائے اور منازل میں میں تکمیل تک پہنچائے اہل عاند درس کے راستے آسان فرمائے ان کے گھروں میں ان کی زندگی ان کی اولاد ان کے تمام متعلقات اللہ امن نصرت خوشی حفاظت نصیب فرمائے صلو اللہ علیہ وسلم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نابد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غیر المغضوب سورہ فاتحہ نزول میں پانچویں نمبر پر ہے ان سورتوں میں سے ہیں جو ابتدا میں اور پوری کی پوری نازل ہوئی ہے کثرت السامی رکھتی ہے یعنی یہ سورت کے بہت نام ہیں اور ہر نام علم اور معنی کا ایک دریا اپنے اندر رکھتا ہے سورت کا دعوی ہے اللہ تعالی جل جلالو آمن والو کی علوہیت خدائی شہنشائیت مطلق کا تعارف جو دس اسما میں ہیں پانچ ظاہر اور پانچ مزبرت صورت کو سر القرآن اور لباب القرآن بھی کہا گیا ہے کہتے جمیع صحائف سماوی اور کتب سماویہ کا حاصل قرآن کریم میں ہے اور پھر حامیم سبا کے حوامی میں ہے اور پھر سور فاتحہ میں ہے اور پھر بسم اللہ میں ہے اور فخر رازی کہتے ہیں کہ بسم اللہ کے حرف ففا میں ہے ہاں سورت بنیادی طور پر تمام سورتوں کا سرنامہ ہے اس لیے فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سی بھی صورت یا آیت کا پڑھنا درست اور صحیح ہے بعض مفسرین نے اس موضوع پر کلام کیا ہے فاتحہ فی کل سورا سورت تمام ان علوم پر مشتمل ہے جن پر قرآن کریم مشتمل ہے وہ علوم تو بحر زخار ہے سمجھنے کے لیے اس کو دس پر تقسیم کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے الحمدللہ میں ذات کا بیان ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کے افعال کا بیان ہے وہ رب العالمین میں ہے اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے صفات کا بیان ہے وہ الرحمن الرحیم میں ہے اور چوتھا یوم المعاد ہے قیامت کے دن کا بیان ہے پانچواں تعبد ہے ای یا کراب اور چٹی اجتحانت ہے ویا کنس تعید یہی دعا ہے اح دن المستقیم کی عبادت ہو خدا کی مدد جاری رہے سراۃ الزین نام تعلی یہ موافقین کا بیان ہے ساتواں اور غیر المقدوب علیہ ورد یہ مخالفین اور معاندین کا ضم ہے یوں آرٹ ہو گئے کہتے ہیں کہ دو چیزیں رہتی ہے ایک مجادلہ اور دوسرا فقہ لیکن نقادین نے کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے اور یہ غزالی نے جواہر میں لکھی ہے بلکہ تعبد بغیر تفقوق کے نہیں ہے اور جب وہ خالف متعین ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ جہاد کی ضرورت پیش آئے گی دس کے دس علوم فاتحہ میں موجود ہیں شیخ القرن مولانا متائر پنجبیری نبی سمت الدرر میں غزاری کے آٹھ علوم تو لیے ہیں لیکن بقیہ دو کا بھی اس سے اس بات مانا ہے ایک اور تقسیم اس طرح ہے کہ مسئلے کل چار ہے ایک اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا وہ الحمدللہ میں ہے دوسرا پیدا کرنا نہیں پالنا بھی ہے وہ ربوبیت کہلاتی ہے رب العالمین تیسرا یہ کہ اثرات و خاصیات اور برکات دینے والا اللہ تعالی الرحمٰن الرحیم اور چوتھا یہ کہ یہ دنیا اور اس کی چیزیں ہمیشہ نہیں رہے گی قیامت برحق ہے مالک مالکی امیدین اور یہ چاروں کے چاروں مسائل ہم سے شروع ہے پہلے فاتحہ سے خالقیت کا مسئلہ ہے اخیر معاہدہ تک اور ربوبیت کا مسئلہ انعام سے ہے آخری اسرا تک اور شہنشاہیت مطلقہ صرف رب العزت کو ہے یا اثرات اور برکات ڈالنے والا اللہ بزرگ برتر ہے یہ الرحمن الرحیم کا بیان کہاں سے لے کر آخر سبا و فاتر تک ہے سبا اور فاتر دونوں ہم سے مصدر ہیں کیونکہ قیامت کا مسئلہ سب سے طویل مسئلہ ہے اور وہ آخر قرآن تک ہے مالکی امیدین کی یہ تفسیر ہے تفسیر مواہب میں یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے <تصفح> سورہ فاتحہ قرآ کریم کی ان سورتوں میں سے ہیں جو بظاہر مختصر ہے لیکن معانی اور مسادد کے اعتبار سے بہت مفصل ہے سورت کا جو شروع ہے وہ اللہ تعالی کے حمد و سناس ہے الحمدللہ رب العالمین تین لفظ استعمال ہوتے ہیں اپنے ممدوح کے لیے ایک کو مدھا کہتے ہیں اور دوسرے کو شکر کہتے ہیں اور تیسرے کو حمد کہتے ہیں مدہ کے مقابلے میں زم ہے یا ہیجو ہے شکر کے مقابلے میں نا شکری ہے جسے کفران کہتے ہیں اور حمد کے مقابلے میں بھی انکار اور چاہت ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منعم اور محسن حقیقی کے احسانات علویت اور عظمت کے پیش نظر سب سے بڑا کلمہ الحمد ہے یہاں تک کہ انہا تفوق والا شکر والا لا الہ الا اللہ شکر تو احسان کا نتیجہ ہے اور لا الہ الا اللہ مشتمل بر تو لیکن یہ تمام مسائل پر بھی ہے احسان بھی ہے توحید بھی ہے اللہ تعالی کے شان کے مطابق اس کی بڑائی اور عظمت کا بیان ہے درست بات یہ ہے کہ زبانی اردو میں یا پشتو اور فارسی میں اس کا ترجمان لفظ نہیں ہے اتنا بڑا لفظ ہے بند ہوماں بہ کے زیر تفصیل ہےش ہزر بدر خدا عورت ورنہ سزاوار خدا وند کس کے بجا عورت تاہم اہل زبان نے کبھی ترجم تعریف سے کیا ہے کبھی ثنا و صفت سے کیا ہے کبھی شکر و احسان سے کیا ہے یہ بہت سارے تراجم بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی متعین ترجمہ جو حمد کا مقام ہو اور اس کا حق ادا کر سکے بظاہر دشوار ہے میں نے بھی تمام دواوین اردو کے اور فارسی کے صرف اس لفظ کے لیے چاندار ہے یہاں تک کہ شیخازی علیہ رحمت کا ترجمہ زائدی کا ترجمہ واہدی کا ترجمہ لیکن اتنا ہوں تیرے تیخ کا شرمندہ احسان سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا ہم کی عظمتوں کے سامنے بے بسی اور عجت کا اعلان مناسب ہے الحمدللہ سب خوبیا سنا اور عظمت بزرگی اور مکار اللہ کے لیے رب العالمین جو پالنے والے ہیں کائنات کے الرحمن بہت زیادہ مہربان ہیں الرحیم اور جو مومنوں کے حق میں خاص قسم کی بے ربانی کرنے والے ہیں مالک یوم الدین وہ مالک ہے روز جزا کے قیامت کے دن چونکہ بدلہ دیا جائے گا دنیا کے عقائد و اعمال کا اس لیے اس کا نام یوم الدین ہے کہتے ہیں کہ پہلے قول کے مطابق الحمد للہ ہی دعوے صورت ہے یہی عنوان ہے یہی موضوع ہے یہی مقصد ہے اور رب العالمین یہ دلیل اول ہے اور الرحمن دلیل ثانی الرحیم رحیم دلیل سار مالکی امیدین دلیل برہان رابع ای یا و رس کا یہ غرض کلام کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے کیا مطلب ہے اس سے انسانی زندگی پر کیا اثر ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ عبادت میں بھی اخلاص ضروری ہے اور استعانت میں بھی اخلاص ضروری ہے ای کا نام حسر کا کلمہ ہے آپ ہی کی ہم عبادت کریں گے شراکت والی عبادت معتبر نہیں ہوتی اس میں تمام عالح باطل کی نفی ہے اگانی مجھولا ان سب کا رد ہے جن میں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت ہے مسیحی مذہب میں تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بیٹے کا تذکرہ کرتے وہ کہتے ہی صح سلام بیٹا ہے شرم تم کو مگر نہیں آئی اور مبتدین بعض درگاہوں کو بعض مزارات کو وہ کہتے تو ہے کہ ہم ذرائع سمجھتے ہیں اور یہ وسائل ہے تعبد کے لیکن سلوک جو ان کا ہے وہ باقاعدہ معبودیت کا ہے نہ کہ عبدیت کا ہے اور یہ مسئلہ بھی تفصیل ذکر ہوگا ان شاء اللہ اتارا مثلا آیت کریمہ میں اس کو حل کر دیا کہ عبادت تب اس کی کی جاتی ہے کہ مدد بھی اس سے باقی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدی جن کا تعبد کرتا ہے ان کو مستان بھی جانتا ہے اور ان کے خیال میں ان کی کتابوں میں دا فیع جیسی کتابیں ان کی موجود ہے الامن و موجود ہے اس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ بزرگانی دین کا نام لے کر نعر لگایا جاتا ہے اور ان سے مدد مانگی جاتی ہے چنانچہ جس طرح لکھتے ہیں یا اللہ اس طرح لکھتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح لکھتے ہیں یا وسل اعظم تو فرق تو کوئی بھی نہیں ہوا اب دل میں یہ سمجھنا کہ جی یہ خدا ہے یہ اس کا رسول ہے یہ اس کا پیارا ولی ہے یہ بہت مشکل بات ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سلوک جو ان کا ہے اولیاء سے یا بزرگانی دین سے وہ تاببت کا ہے وہ توسل کا نہیں ہے اس لیے توسل کے آڑ میں تاببت بھی ممنوع ہے اور یہ مسئلہ قرآن کریم سے بالکل صاف ستھرا ثابت ہے کیونکہ وزیر علیہ السلام کے بارے میں یہود کا جو نظریہ تھا یا عیسائی مسیح کے بارے میں عیسائیوں کا جو اندیہ تھا اور اب بھی ہے یا ملائی مقربین کے بارے میں مشرقینی مکہ کا جو انداز تھا وہ حقیقت میں وسائل ہی کا تھا لیکن توسل کی حیثیت کمزور ہو گئی تھی اور اس نے اصل کی حیثیت اختیار کر لی تھی اس لیے قرآن نے کہا ام خلقلائے قطع ناسم وم شاہدن اللہ عفق حمل اقول ولاد اللہ و اِن حمل کا ضبول استفل بنا کے اللبنی ماں لکم آخر جب اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے تو جس طرح کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی اس طرح بغیر سبب کے کسی سے امداد نہیں مانگی جا سکتی اسباب کے تحت مسئلہ زیر زیرباز نہیں ہے آپ ساتھی کو کہتے ہیں قلم دے دیں بیٹا ماں کو کہتے کھانا دے دینے چھوٹا بڑے کو کہتے میری یہ مدد کر لیں قرآن کریم میں ہے کہ لوگوں نے ذل کرنے سے کہا کہ ہمیں یاجوج ماجوج سے چھڑا لے تو انہوں نے کہا آئینونی انہیں بقو بت ہے حضرت نے فرمایا کہ بس تم ظاہری مدد تو میری کر لو بلاک سیمنٹ چونا یہ تم استعمال کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اندازہ ہوا کہ اب آسمان پر مجھے خدا بلا رہے ہیں تو آپ نے کہا من انصاری اللہ اپنے ساتھیوں کو صحابہ حواریوں کو کہا قال الحواریون نہ انصار اللہ یہ ظاہری اسباب ہے یا قرآن کریم کی آیت و میں یقرد اللہ فرد حسانہ جو اللہ کو قرض دے یعنی اللہ کے دین کو اور وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے دین پر اور اس کے ناموس پر اخراجات کیے جائے نفقات کی جائے عام طور پر مبتدی حالت پیدا کرتا ہے پات بگاڑتا ہے اور یہ آیات پیش کریں گے اور پھر کہیں گے دیکھو ایک دوسرے سے مدد مانگی جاتی ہے تو کیا مطلب ہے ذل کر کرامت والا ہے یا وہ قوم کرامت والی ہے جو بالکل ہی بے اثر اور پریشان حال تھی اس کا مطلب تو یہ کہ شیخ عبد القاضر جینانی تم سے مدد مانگتے ہیں عزرت علی تم سے مانگ رہا ہے کبھی کہیں گے دیکھو علیہ السلام نے پچاس نماز میں کی رات پانچ کرا دی تو تو دنیا سے جا چکے ہیں تو دنیا سے جانے والے مشکلات کم کر سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ علیہ السلام کی گفتگو آپ سے تو نہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد کیا مشکل خوشا علیہ السلام ہے <تصفح> دوسرا یہ ماننا پڑے گا کہ علیہ السلام تو مشکل خوشا ہے آپ کے کہنے کے مطابق لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور جب آپ نہیں ہیں تو آپ کی امت کا کوئی ولی اور متقی اور بزرگ کیا بڑھے گا تو بدتی کی باتوں میں خلف اور لفظ پایا جاتا ہے وہ ٹھکانے کی باتیں نہیں ہوتی جی کہ وہ اسلام کی روح کے خلاف ہوتی ہے یہ اسلام کی روح کے خلاف باتیں ہیں یہ بھی ظاہری امداد ہے کیونکہ حضرت موسا علیہ السلام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں بلاتی ہوئے اور حضرت موسا نے پوچھا بخاری شریف معراج میں ہیں کہ کیا ملا اور نہ سونا سولہ تھا اور بہت زیادہ ہے عالت تو بنی اسرائیل میں نے بنی اسرائیل کو قریب سے دیکھا ہے یہ لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں ان کے ہاں دو وقت کی نماز تھی فجر اور اصل نہیں پڑھتے تھے کم کراؤں ارج الا رب قبص التخی واپس جائی ہے رب العالمین کے ہاتھ اور اسے کم کروا دے تو حضرت موسیٰ تو مشورہ دے رہے ہیں کم کرنے والا تو اللہ ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں اور موسا علیہ السلام کو حجت روا بڑھا رہے بدتی کا کام کیا ہے لفظ اور ہلٹ خدا اور مکر کذب اور درو میں نے پہلے کہا ہے کہ ان کے ہاتھ دلائل نہیں ہوتی مغال ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایک نوجوان آتا تھا وہ کئی مبتدین کے بڑوں کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا میرے ایک دوست کے ذریعے یہاں آتا تھا تو مجھ سے باتیں کرتے کرتے چیختا تھا کہ اتنا افسوس کہ جن کو ہم حاضر درباؤ مشکل پشاک کہتے ہیں ان میں سے اکثر قتل ہو چکے ہیں مطلب اس کہے تھا کہ ہمارا دعوی کیسے ثابت ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے میں نے کہا قرآن یہی تو کہتا ہے کہ آپ کہے اللہ امل قل نفسی نہ پاؤں والا درہ آپ فرمائی میں اپنے لیے بھی نفع و ذر کا اختیار نہیں رکھتا اہاں اہاں. یہ اہم مسئلہ ہے تو کا اللہ تعالی کی عبادت ہر کا اس بات اور اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت کا عقیدہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو تو کس طریقے پر ہو اور جب اللہ تعالی سے مدد ہو تو کس طرح ہو ایک دن المستقیم ہماری رہنمائی فرمائی ہے سیدھے راستے کی طرف کیونکہ راستے بہت زیادہ ہیں فتح فرق سلا بے انتہا راستے ہیں وہ قسط سبیر وہ منہا اللہ تعالی کا راستہ بالکل سیدھا ہے اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب پیڑ ہے دیکھیے یہود نے اوزیر کو خدا کہا تو پھر خدا کا بیٹا بھی کہنا پڑا کیونکہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہو ہی نہیں سکتا کتنے ٹےڑے راستے پہ چل پڑے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ موجزات دیکھے تو حضرت عیسیٰ کو کہنا تو تھا خدا اور کہنا پڑا ابن خدا تو ہمیشہ مبتدی اور بے دین جو ایک خدا سے چھوٹتا ہے تو وہ کئی خداؤں کے یہاں مبتلا ہو جاتا ہے مکہ کے مشرقوں نے دیکھا کہ بھائی کام بہت زیادہ ہے ان کے خیال میں ایک اللہ کے لیے مشکلات ہوگی تو انہوں نے بارش کے لیے علاحدہ بیماریوں کے لیے علاحدہ کاروبار کے لیے علاحدہ بیٹوں کے لیے علاحدہ دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے علاحدہ روزی رسانی کے لیے علاحدہ قرآن کریم نے کہا دل کا دن قسمت ان دوزار یہ تقسیم سرے سے غلط اور بوڑھی ہے اور انہیں آسمان سب میں تموہان تم واباؤ کو یہ میرے نام ہے جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے رکھے مانزل اللہ اب آمن سلطان اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی آئے کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو لوگ حضرت علی کو مشکل کو کہتے ہیں یا پیرانی پیر شیخ عبد القادر کو یا سید علی اجویری کو یا مرین الدین چشتی ان سے پوچھ لو کہ اس کی دلیل کیا ہے مانزل اللہ بیا بن سلطان کوئی دلیل اللہ نے نہیں ہوتا اتاری ایت الا الظن خیالات کے پیچھے وما تاہول انفس اور جو ان کی خواہشات غلط اس کے پیچھے وہ لقد جہ اب رب بے ایک اللہ کی وحدانیت کی روشنی پوری آ چکی ان کے بندے کی بالکل واضح ہے کہ یہ خدا کے بندے ایک دن اس چراط یہ دعا ہے دعا بھی کوئی ماحول چاہتی ہے ضروری ہے کہ دائی دعا مانگنے والے کا عقیدہ صاف ستھرا ہو تو پہلے توحید بیا نوئی الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم پھر یہ کہ دعا مانگنے والے کا نظریہ آخرت کا صحیح مالک کی امید دی پھر دعا مانگنے والے کی عبادت ہو یا کہنا بدو پھر دعا ماننے والا صرف ایک اللہ سے مانگتا ہو وہی یا کنز لوگ اس لیے پہلے دو رکعت پڑھتے ہیں کبھی تلاوت کرتے ہیں کبھی خیر خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں دعا بھی کوئی ماحول چاہیے مطلع کہ ذکر بھی دعا ہے اللہ یا اللہ یا رحمان یہ بھی دعا ہے لیکن تفصیلی دعا کے لیے تفصیلی پروگرام چاہیے جناب نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں عمر کر کے آؤں تو آپ نے فرمایا لا تنسان ان دعا کیاؤ کھائی میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں نہ بھولنا حضرت عمر تو ویسی بھی دعائیں مانگتے تھے وہاں ہوتے ہوئے بھی عمر کا مقام کچھ کم تو نہیں تھا لیکن مقامِ کعبہ میں طواف اور سعی میں عمر اور حج کے مناسب کی ادائیگی میں مومن کی ترقی ہو جاتی ہے اور ترقی کے مقام پر دعا ترقی یافتہ ہو بدل کے موقع پر جو آپ زار و قطار رو رہے تھے تو پیغمبر تو ویسے بھی پیغمبر اور نبی آخر زمان ہے لیکن اس وقت جو تکلیف دہ حالات تھی ان حالات کو اللہ تعالی سے سنوارنے کے لیے صرف ماننا نہیں بلکہ لجاجت اور تجروں کی بھی حاجت تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کے لیے بھی ایک ماحول کی ضرورت ہے اور وہ چار چیزیں ہو ایک عقیدے کی درستگی عقیدت توحید کا گاہ دوسرا آخرت پر ایمان پورا ہو تیسرا عبادت موجود و خالص اور چوتھا وہ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے ہمارے ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ بھائی تو اس کو ایک آدمی نے پانچ سو ریاض دیے تو انہوں نے واپس کیے اور یہ کہا کہ میں رات کو جب اٹھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو پھر اللہ کے سامنے روتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ بجے کہا ابھی تو ایک آدمی نے پانچ سو ریاض دیے جھوٹے کیوں غلط باتیں کرتے ہو اتنے صاف عقیدے کے تھے ایسے اٹھا کی جائے جیسے چھوٹا بچہ کلو نہ چھوڑ دیں نا میری نالے نیم شب خراب ہو جائے گی عیا کا نامویا کر سہی جب چار نظریات ہوں پہلا توحید کا عقیدہ دوسرا آخرت پر ایمان تیسری عبادت مخلصہ اور چوکی صرف اللہ سے مانگنے کی عادت تو پھر دعا دعا ہے ایک دن اثرات المستقیب ہمارا شہر خون میں ڈوبا ہوا ہے اور آئے دن پاکستان پر کوئی نہ کوئی تکلیف آتی ہے اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی اپنی کروٹ نہیں بدلی اور اس بات کا احساس نہیں کیا ہے کہ ہم کن طریقوں سے دعا مانگیں ہم کس طرح اپنے اللہ کو منوائیں اور اس کو رضا من کر لے کہ خدا اس شہر کی قسمت تبدیل کر لے اور اس سے خون ریزی نکال لے اور یہاں کے مکینوں کو امن سکون و حفاظت سے بسرنا نصیب فرما دے اور ہمارے ملک سے اور صوبوں سے یہ عذاب واپس لے لیں ایک عرصہ دراز سے افغانستان پر آگ پھر رہی ہے تقریباً چالیس سال سے تو مجھے یاد ہے یہ ٹھیک ہے کہ اچھے لوگ بھی آئے اور گئے اور اچھے لوگ بھی کوششیں کر رہے لیکن بنیادی طور پر تو اس ملک میں رہنے کا شک نہیں ہے یہاں میرے ساتھ ایک افغانستان کا آدمی بیٹھا ہوا تھا ایک جہاز آیا اور گزر گیا تو وہ رونے لگا کہا وہاں یہ تصور نہیں ہے جہاز کا مطلب یہ ہے کہ اب مختلف لاچیں گرے رہی کبھی بھی کوئی جہاز ایسے نہیں اڑتا جب بھی ہمارے اوپر اڑ کے آیا ہے تو وہاں کوئی بچتا نہیں ہے ضرور میزائل اور بم نیچے گراتا ہے یہ سب تکلیفیں تو عراق میں بھی ہے کشمیری بھائی بھی ہر روز ہندوستان ظالم حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں لیکن سنوائی نہیں ہو رہی بظاہر قبولیت مشکل ہے قرآن کریم کے صورت سے پتہ چلتا ہے کہ دعا میں طاقت پیدا کرنی پڑے گی اور طاقت چار چیزوں سے آتی ہے اول توحید کی بختگی سے ثانین آخرت کے عقیدے سے سالثن عبادات کے اخلاص سے رابعان دعاؤں کے شغل سے اور اخلاص سے کنا بدو و کنا تو پہلے قول کے مطابق الحمد سورت کا دعو ہے اور رب العالمین دلیل اول ہے الرحمن الرحیم دلیل سالس اور ثانی و سالس مالک عبدین دلیل رابع پھر بیان ہے مقصد سورت کا یعنی مقصد المقصد جسے کہتے ہیں دعوے کا مقصد کیا تھا دعوی الوحیہ کیوں کیا گیا تاکہ عبادات ہو اور استعانت اور اخلاص کے ساتھ ہو عبادت اور استعانت دونوں کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے اور وہ اس کا نام ہے صراط مستقیم اس کے لیے اللہ تعالی سے مدد مانگی رہنمائی مانگی حجرت سرات المستقیم اس سرات میں الفلام آحد کے لیے ہے وہ سرات جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور الحمد میں الفلام درست بات یہ ہے کہ استقرات کے لیے ہر طرح کا حمد سنا شکروں سے پاس بزرگی اور عظمت جلالت اور جمالت جو شان الہی کے موافق ہے وہ صرف رب العزت کے لیے سراط الدین عنام تعریم غیر المقدوبرئیم الدالین یہ تکملہ ہے دو چیزوں پر مشتمل ہے موافق کے مدح پر اور مخالف کے زم پر تو الحمدللہ سورت کا دعویٰ ہے اور پھر تین آیت دلائل ہیں چار دلیلیں پیش ہوئی ہیں اور پھر عبادت اور استعانت کا تذکرہ ہے عبادت اور استعانت کو دوام بخشنے کے لیے دعا اور تئین مسلک ہے نیکسلت لوگ جو مسلک میں رہے ہیں ان کے طور طریقے اللہ سے مانگے گئے سرات الزین عنم علیہم غیر المخدو میں رہے ورد یہ موافقین اور مخالفین کا بیان ہے وہ دعویٰ اور وہ سورت تکمیل کو پہنچ گئی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ دعویٰ سورت عیا کنا بدو ایا کنا کنستعین ہے اور ماقبل کی تین آیتیں وہ تمہی دعویٰ دعوی اور وہ الخلاسفل احتقاد کے قبیل میں سے ہے اس کو تمہید بھی کہتے ہیں اور تنویر دعوی بھی کہتے ہیں اور ماں باپ کی جو تین آیتیں ہیں وہ شبود دعوی ہے شبود دعوی ہے اور وہ چار چیزوں پر مشتمل ہے دعا اور تعین مسلک موافقین اور مخالفین بیشتر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ صورت میں زیادہ واضح مقصد العبادت المخلصا ول من اللہ ہے ای کنا بدویا کنستا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> اور تیسرے قول کے مطابق ایک دن شراط المستیب یہ دعوے صورت ہے قبل کی چار آیتیں وہ تمہید ہے اور دعوے کے عدل ہے کبھی کبھی صحت دعوی کے لیے پہلے دلائل دی جاتی ہے سبحان اللہی اسرا بے تو اسرا بے ابدی دعویٰ ہے بندے کو لے گیا میرا لیکن کون لے گیا سبحان وہ ذات جس کے لیے پاکی ہے کوئی اور نہیں لے جا سکتی کسی اور کا کام نہیں ہے سبحان اللہ اسرا بے ابدی لم مل مسجد دل حرام انل مسجد دل افساں للوری مِنْ منایاتنا انہوں و سمی البیر کہتے ہیں کہ جن ارکان پر دعوی موقوف ہو ان کا پہلے ذکر ہونا ضروری ہے بعض علماء دین کہتے ہیں کہ یہاں پر دعوے سورت تو اہجنا سرات المستی میں اور قبل کی چار آئے جو تمہید دعویٰ ہے بطور تبروں کے یا بطور ذکر جمیل کے مقدمے میں جو دو آئے ہیں سراط الزین انعام طلم ایک اور غیر المقدوب علیہم ولد دو, دو یہ تکملہ دعوی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں تبشیر اور تنظیم انعام علیہم یہ بشارت ہے غیر علیہم علیہ ملدالین یہ آغا نظیروں من نن زر الحلہ الذین الزین انحمتا علیہم کو کہتے ہیں وعدہ اور غیر المقدوب علیہ ملدالین کو کہتے ہیں وعید اس طرح ہم نے سورت تین طرح تقسیم کی ہے میرے قول کے مطابق الحمدللہ للہ دعویٰ ہے اور رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالکی امیدین دل اربعہ ہے دعوے کے لیے اییا کنابد ونسعین یہ بیان ہے جو تعبد و استعانت پر مشتمل ہے اہ دن سرات المستیم یہاں سے تکملہ ہے جو دعا اور تعین مسلک پر مشتمل ہے اور اس کے دو رکن ہیں ایک من امین اور دوسرے منحریفی <تصفح> دوسرے قول کے مطابق ماقبل کے تین آیتیں تنویر دعوی ہے یا تمہید ہے اور انابدویا کنستعین یہ دعوی صورت ہے اور اح دن سرأۃ المستقین سرأۃ الدین نام تعلح غیر المقوب علیہ ورد دالین تک ملا ہے تطمبہ ہے اور تیسرے قول کے مطابق ماقبل کی چار آیتیں تمہید ہے یا تنویر ہے یا تبرک ہے بے ذکر الجمیل اور اح درس سراط المستقیم دعوئے صورت ہے سراۃ الزینانحم تعلم یہ ممدوحین کا بیان ہے اور غیر علیہم ولد علیہ ولدین یہ مضمومین کا بیان ہے الحمد رب العالمین حمد ثنا شکر سے پاس عظمت و بزرگی بڑائی اور پاکی ثابت ہے اللہ کے لیے جو پالنے والے ہیں کائنات کے لفظ اللہ اس کا کنہ نامعلوم ہے لفظ اللہ اس کا کنہ منطق پڑھنے والوں کو جلدی سمجھ آتے وہ بھی کون ہی اور بے ہی ہی اور بشی بھی, ہی, اور بھی ہی, ہی جانتے کون اللہ تعالی اللہ تعالی کی حیثیت سے جاننا یہ زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اللہ تعالی کو افعال سے اور صفات سے جانا جاتا ہے گرکش وق سے ار من پور بے دلس بے نشان چگو اے یہ مسئلہ تفیت ہے علم کلام کا عام لوگ نہیں سمجھتے میں زیادہ اٹھاؤں گا بھی نہیں بس مضمون کو سلیس کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ خوبی اور حمد بزرگی اور عظمت بڑائی اور سپاس جس اللہ کے لیے ہے وہ اللہ خود کیا ہے حدی شریف میں ہے تم صحیح سلامت بیٹھے رہو گے اور کہو گے خلق اللہ الارض خلق خلک اللہ السماوات خلق اللہ الجبان خلق اللہ ال خلق خلک اللہ الجن وز اتنے میں شیطان تمہارے پاس آئے گا اور وہ تمہیں کہے گا پمن خلک اللہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کب سے ہے کب تک رہیں گے کس چیز کا بنا ہوا ہے کہاں سے نکلا ہے آپ نے فرمایا جب یہاں تک پہنچے تو پانی طرف تھوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اس کا یہی جواب ہے اس کا جواب تفصیل نہیں ہے تدلیل نہیں ہے اس کا جواب یہی ہے کہ الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا بلّہ ہر چیز جاننا علم نہیں ہے بہت ساری چیزوں سے بچنا بھی علم ہے ہم روڈ پر چلتے ہیں تو کس طرح چلتے ہیں ہم گھر میں رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں تو گوشت کھاتے ہیں ہڈی پھینکتے ایک دم سے ٹچ کرنے کے لیے آزمائش کے لیے ایک ہڈی کھا ذرا تماشا دیکھو کتنے اسپتالوں سے ہو گیا ہو اس کو علم نہیں کہتے کہ ہر کام جانے اس کو علم کہتے ہیں کہ بعض باتوں کو نہ جانے ایسے ایک مثال دیتا ہوں ایک بڑے محدث تھے وہ یہاں حیدرآباد میں ایک مدرسے میں شیخ العزیز تھے استاد محترم ہمارے شیخ حضرت اقدس مولانا عبد الحنان سے اللہ و شفان آجیلا یہاں تشیف فرماتے تو ایک دن مجھ سے کہا کہ چلے ان سے ملاقات کرتے ہیں ہم چلے گئے حضرت الاستاذ اور وہ محدث دار الم دیوبند میں اکٹھے رہے تھے اور بہت اچھے دوست تھے انہوں نے بہت عمدہ دعوت کی بڑا پرتکلف اور پر لذت کھانا پکوایا اور انہوں نے کبھی بھی چھٹی نہیں کہ انہوں نے کہا یار دارالعلوم میں طالب علم یا استاد خود ہوا تھا اس دن میں میں نے بخاری پڑھا لی کہ میں نے کہا یہ آج کی بخاری اس میت کو بخشو اگر پڑھو ضرور مگر اس دن کہا کہ آج میرے ستر سال پہلے کے ایک ساتھی آئے ہیں اور بہت دور سے لہذا آج سبق نہیں پڑھاؤ ہم نے کہا بھی کہ آپ پڑھائے فکر نہیں نہیں بس ایک مثال دیتا ہوں آپ کو تو ہمارے استاد صاحب جو ہے یہ ذرا رنگیلا ہے بہت خوبصورت مزاج کا ہے تو باتوں باتوں میں ان سے پوچھا یہاں حیدرآباد میں کیا چیزیں ہے خریدنے کیے دیکھنے کیے تو انہوں نے یہ سنتے ہی اس طرح سر پہ ہاتھ رکھا اس محدث میں اور استاد صاحب کو کہا کہ نہ آتے تو اچھا نہ میرے حیدرآباد اور حیدرآباد کے چیز اور مارکیٹوں سے کیا کام ہے میں بیٹھا ہوا تو دیکھ رہا تھا میں نے کہا یہ فرق ہے محدث میں میرے مریض کے نیا رکھا اور حیدرآباد بنگلو طرف سے کہا رہا تو اس سے کئی سبق حاصل ہوتے ہیں بعض طالب علم ہوتے کھڑا رہیں گے باہر دیکھیں گے تو وہ خدے جو رکا کار بل کار گہر چاخانا اس کو باقاعدہ سمجھانا پڑتا ہے کہ جاؤ نا اندر بیٹھو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ موت ہے نا موت اگر اس کو چنگیری میں رکھا ریڑھی میں اور گلیوں میں گھومنے لگا کہ موت ہے موت کوئی ہے خریدار اس کا سب لوگ گھروں میں چھپیں گے دروازے بند کریں گے کھڑکیاں بند کریں گے لیکن تالبوں دشا برائش رو رو روکے یہ نکر صحیح ہوا کریں کرز کرز سے بہت خوش ہوتا ہے السلکار کر پلکار کے کار کر ومن حسن اسلام علم اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کو مالا یعنی جو چیزیں آپ کے کام نہیں آ رہی ہے ان کو رہنے دے اللہ بہ اکبرو کبھی ہمارا طالب علموں میں تجسس کا مادہ ہے اور طالب علم میں بڑے سچے ہوتے ہیں یہ غریب کہتے ہو سکتا ہے یہ ہمیں کب کبھی کام آ جائے ہم کہتے کام بات میں آئے گا ہمیں پہلے ہی پریشان کر رہا ہوں چھوڑو جاؤ اپنے حساب سے رہو ہم پر انتظامی صفات کا رلبہ ہے کہ سب صفوں میں ہو مسجد میں ہو قبل روح ہو ذکر و تصبیح میں ہو دعا و تلاوت میں ہو اپنے درس کے آموختے کے یاد کرنے کے درپے ہو ہم نہیں چاہتے ہیں ہاں طالب ہاں گیٹ کے پیر کیا ہو رہا ہے شہر میں فائرنگ ہو رہی کہاں کہاں ہو رہے ہیں گوپ بج ہو رہا ہے نا خارسم کے ادھر وینی نے پاک کیے ادھر فطروں نے اساتے طالب پاک مخلوق ہے یہ بھی ان کی سادگی ہے بڑی طالب علموں میں کمزوریاں تو ہیں بوجہ انسانیت و بشریت کے کیونکہ ملائک تو نہیں ہے لیکن ان کی نیک دلی اور نیکنیت ہی وہ مسلمہ ہے یہ نیکنیت اور نیک دل ہے اس لیے جب سمجھایا جاتا ہے تو مان جاتا ہے وہ ٹھیک ہے استاذ اس کو نہیں قبول کرتے ہم نہیں کریں گے اس لیے طلبہ کی اصلاح بھی ضروری ہے انہیں بعض کمزوریوں کی اطلاع بھی دینا ضروری ہے تاکہ وہ پرہیز کریں اور ان سے محبت بھی ضروری ہے ان کا اکرام بھی بہت ضروری ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی ان الحمدللہ رب العالمین سب خوبیاں کمالات بزرگیاں بڑائی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں عالمین کے رب رب بروب وہ سی اور رب کو رب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پالنے والا ہے کس طرح پالتا ہے ہوا کو کیسے پالنا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کا خوراک کیا ہے پانی کو کیسے پیدا کیا ہے اور کیسے بڑھا رہا ہے پتھر کیسے گٹتا بڑھتا ہے آپ کو اور ہم کو تو یہ پتہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتے ہیں پودے نکل درخت اور فصلیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں لیکن مخلوقات صرف دو تین ہے کیا عمایہ لمجنو رب کا اللہ ہل تعالیٰ کے لشکر کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں رب مجازی طور پر دوسرے افراد کو بھی کہا جاتا ہے رب السلم رب المال رب البیت رب درہ میں و دینار فکہ میں بھی مستعمل ہے لیکن رب لالمین صرف رب العز ہے جس کا اتنا بڑا مقام الوحیت ہے کہ وہ کل کائنات اور ہر ہر چیز کو پال رہا ہے ایک چھوٹا سا بچہ چوزہ وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے اس کا کیسے وجود ہوتا ہے پھر وہ کس طریقے سے سانس لیتا ہے اور کس طرح کن چیزوں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے خدا نے اس کے لیے جو نظام بنایا اگر وہ ہٹ جائے تو سوائے ہلاکت کے اور کوئی کام نہیں ہے اس کے کہتے ہیں کہ مشرقین بھی بدھ بناتے تھے اور ان کو رب سمجھتے تھے تو ایک غلام تھا لیکن بڑا کلبند تھا اس کو آقا نے کہا کہ سفر پر جا رہے ہیں آٹے کا رب بنا لو بت بنا لو آٹے کا آٹا پہلے پکا لو پھر اس سے ایک مورتی بناؤ کبھی ضرورت آئے گی تو کھا جائیں گے اسے اس نے کہا رب کو کھائیں گے کہاں تو مشریقین نے وہ ایک لوتڑا بنایا آٹے کا اس کو ایک جگہ رکھے ہوئے تھے سامان میں اور یہ آقا بھی دور تھا اور گلاب بھی ذرا فاصلے پر تھا کہیں سے لومڑی آئی اس نے اچھی جگہ دیکھی اونچی یہ بال جانور جو ہے جیسے بلا کتا لومڑی یہ اونچی جگہ پیشاب کرتے ہیں تو اس نے ٹانگ اٹھائی اور پیشاب شروع کر لیا وہ سیدھا وہ جو آٹے کا ربن کا بنا تھا اس کے سر سے لے کے نیچے تک بہ رہا تھا تو یہ غلام آیا اس کو دیکھ رہا ہے ارب بن یبل سالبانو براسی وہ تو بھی رب ہے جس کے سر سے سالب لومڑی کا پیشاب نکل رہا ہے ارب بن یب لال بنو اس کو بھی رب کہتے ہیں کہ لومڑی اور گیجڑوں پر موتتے لقت زللہ من کانت لہو ہاؤلا ایسا انسان تو آ جلیل ہے جو اس کو بھی رب سمجھتا رب تو رب ہے جو عالمی کے جگمگا نے سے پہچانے جا رہے ہیں آسمان دیکھو کیسے خوبصورت زمین دیکھو پہاڑ دیکھو درخت دیکھو ایک معصوم سا بچہ پیدا ہوتا ہے کس طرح آیا ہے ماں باپ کے اختیار میں نہیں اتنے ماں باپ جو تڑپتے ہیں آنسو سے روتے ہیں ایک بچہ نصیب نہیں ہو رہا ہے اور کتنے ہیں کہ وہ گولیاں کھا رہا ہیں دوائیاں کھا رہا ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے سترہ اٹھارہ کی قطار لگائی ہوئی سات اللہ تعالیٰ تو اپنے مخلوقات سے پہچانے جاتے ہیں رب برالمی کائنات کے پالنے والے ہیں آلمی آلم کی جمع ہے مشہور ہے کہ عالم سات ہے جس میں ہم اور آپ ہیں یہ عالم ناسوت ہے اس کو عالم الدنیا بھی کہتے ہیں آلم بی گو بھی کہتے ہیں جب ہم سو جاتے ہیں تو ایک عالم رویا پیدا ہوتا ہے ایک نیا نظام شروع ہوتا ہے جب ہم مر جاتے ہیں تو ایک نئے عالم میں داخل ہوتے ہیں عالم آخرت کہتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم ہے اس کو برزخ کہتے ہیں عالم برزخ و ممورا اہم برز ان علاحیوں میں عالم ناسوت عالم رویا اور آلم آخرت کے عالم برگاہ اور اوپر تین ہے ایک ملکوت ہے دوسرا جبروت ہے اور تیسرا لاہوت ہے چار نیچے ہوئے اور تین اوپر ہوئے ملکوت جبروت اور لاہوت ملکوت میں فرشتے ہیں جبروت میں ان کے منیٹرز ہیں ان کے افسران ہیں اور لاہوت میں کوئی نہیں اے طاہر رے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا کہتے ہیں مخلوقات کے سلاسل جہاں تک ہے یہ ملکوت اور جبروت ہے اور جہاں سے مخلوقات کا عمل دخل ختم اور سرے رب العالمین کی قدرت کے جلوے پڑ رہے ہیں اس کی ذات کے شون اور برکات ہے صبح ہاتھ تو وجہ بھی ہے وہ لا کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرب الہی تک گئے ہیں شرف لکھا ہے یا نہیں کولا نے مشہورا نے لہولما حاضر دی اس لیے اقبال نے کہا ایسا ہیریلا ہوتی کہ ہم تو اس مقام تک گئے جہاں تک کوئی نہیں گیا یعنی ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس رزق سے موت اچھی ہو جس رزق سے آتی اور پرواز میں کوتا ہما رازی نے ایک عجیب بات تفسیر میں لکھی ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ مشابہ جہنم کے جس میں جتنی چیزیں ڈلتی ہیں وہ سڑتی اور کچھ دیر بعد اس سے بدبو پیدا ہو گئی دانتوں میں اگر کوئی چیز پس گئی اور ایک وقت گزر گیا تو پھر آپ اس کو سونگ لے بدبو آئیں گی حدیث شریف میں حضرت فرماتے تھے اور آپ کا فعل بھی ہے کہ چھ مرتبہ تو میں سواگ کرتے ہیں تاکہ دانت چم کے رہے آخری لمحے میں کچھ دیر پہلے حضرت عبد الرحمان آئے حضرت عائشہ کے بھائی اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو آپ بڑی خوشی سے ان کو دیکھ رہے تھے بی, بی صاحبہ نے پوچھا کہ مسواق چاہیے آپ نے اشارے سے کہا کہ ہاں بی, بی صاحبہ نے ان سے مسواق لی اسے دھویا صاف کیا تو نرم کیا پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی آپ نے اوپر نیچے بہت عمدہ طریقے سے مسواک فرمائی بخاری شریف میں بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ اتنا عمدہ مسواک آپ نے کیا کہ میرے دل کو آرام آیا کہ حضرت صحت میں بیمار آدمی اتنا بہترین مسواک نہیں کر سکتا ایک مسواک ہمارے بائی کرتے ہیں یہ لوگ الٹے ہاتھ سے چک جی جو ہے وہ منہ میں دیا ہوا ہے مسواک نہیں ہے چکچ ہے مسواک تو مختلف چیز ہے چک چکلا کے منڈل ہے رواں ہاتھ سے گولو بلاس مانا کھلا کی ہوئی شرمی گنا بھلے کھلے نا شرمی گنا دالا سستا دی نا مکھ کم لے کے منڈل ہے اس سے کھلا کی اور کھڑا ہے کھلاؤ کو نہ دیا نہیں دس زریدے بنوے دایا ہاتھ محمود کاموں کے لیے پسندیدہ مسواک عبادت ہے دائیں ہاتھ سے اگر دائیں ہاتھ پر پھوڑا ہو پھونسی ہو اللہ نہ کرے فالج ہو تو ازیا از المانوی شرح المقدمت الغز نوی میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کا بایاں اور دایاں ایک حکم میں ہے معذور ہے مجبور ہے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے اللہ مالی القاری نے مرکات میں رونا رویا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو دیکھا ہے کہ وہ کتاب بائیں ہاتھ میں اور جوتا دائیں ہاتھ میں لے کے روانہ تھا بہت احتیاط کی ضرورت ہے ایک بڑے ادارے میں ایک بڑے استاد جوتے اٹھا کے لے جا رہے تھے تو خیال نہیں ہوتا توجہ نہیں رہی تھی جوتے دائیں ہاتھ میں پکڑے تھے تو ایک طالب علم دوسرے کو سناتے ہوئے کہتے ہیں یہاں کے شہول عدیف صاحب نے دیکھا اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ جوتے بائیں ہاتھ میں ہوتے ہیں یہ مزینات ہے اس سے انسان خوبصورت ہوتا ہے ایک جہادی تنظیم کا بہت بڑا عالم ہمارے بھی بڑے جب میں اسلامیہ بنڈوری ٹاؤن میں رات کو جلسہ تھا اور یہ جیل روڈ تک روڈ بلاک تھا ان کی تقریر سننے اور پانی مانگا کھڑے ہو کر الٹے ہاتھ سے ایک ہی ساتھ سے پیا تو ایک آدمی مجھے کہتا ہے یار یہ کون سا اسلام لائیں گے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے احتیاط بہت ضروری ہے اگلے دن ہمارے یہاں مہمان تھے میں نے بتایا تو کہنے لگے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی عالم ہے زدی تھوڑی ہے کہ بہت خوش غلطی ہو گئی بہت خیال رکھو گا معافی چاہتا ہوں آپ کو یہ بات اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کو خیال ہو اور آپ بھی قدم احتیاط سے رکھیں دل تم اور قدم دواڑا پہ ساتھ لی اور پل پسم لار گانے سے رحمان بابا بھائی دل تب پل اور قدم دم و قدم دواڑا پا انصاف دے خدا نخواستہ اگر پاک طبقہ اور علم کا طبقہ یہ بھی غیر محتاط ہو تو محتاطوں کو کہاں سے لائیں گے جرمنی سے آئیں گے جاپان اور فرانس والے احتیاط کریں گے دائیں بائیں الحمدللہ رب العالمین خوبی کمالات عظمت و بزرگی اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے پال ہی رہے ہیں رب العالمین اللہ اکبر تفسیر روح المانی میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اثر منقول ہے امام دا بت انفلر نے اللہ اللہ رس کو ہا کی تفصیر میں علیہ السلام ایک دفعہ بغیر کسی پروگرام کے روانہ ہو گئے کوئی دور چلے جاتے تھے وہاں اللہ رب اللہ ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے بمقتائی بشریت خیال دل میں آیا کہ پتہ نہیں گھر میں راشن ہو گئے یا نہیں ایسے ہی چلایا پرانے زمانے میں تو اتنی تفصیلی باتیں نہیں ہوتی تھی میں اتنی فراوانی ہوتی تھی مجھے خود وہ وقت یاد ہے اور وہ شخصیت بھی زندہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا کہ یہ پیسے لے لو آج دن کا آٹا لے آؤ اور رات کے لیے دیکھا جائے گا اللہ ہے کیا اللہ صرف آدھے دن کرے رکھے کوئی دوپہر کے لیے تو روٹی پکا لو گھر میں اور رات کے لیے اللہ کہیں اور سے دے دے گا بیٹے کو نصیحت کروائے تو انبیاء امتوں کے حق میں مہربان ہوتے ہیں تو پھر اپنے اہل خانہ اور بال بچوں کے حق میں تو بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خطرہ گزر گیا وسوسے کے درجے میں اور فوری طور پر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسا یہ سامنے پتھر توڑ دو توڑ دیا تو ایک اور نکلا کائس کو توڑو ایک اور نکلا کائس کو توڑو ایک اور نکلا اخیر میں بالکل املس ہموان چھوٹا سا ایک پتھر آیا کہ اس کو بھی توڑو اس کو جو توڑا تو اس سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا وفیفی ہی نبت ان تری اور, اور اس کے منہ میں ہری گھاس تھی اور اس کے اوپر شبنم کا قطرہ پڑا تھا یہ کھانا اور یہ پینا یہ بریانی اور یہ اس کے ساتھ پانی کی تھیلی اس <موسیقی> علیہ سلام بہت حیران رہ گئے ہتالا نے کہا یہ چھوٹی سی کیڑی حضرت سے کچھ کہنا چاہتی ہے کان قریب کو علیہ السلام نے کان کریم تو وہ پڑھ رہی ہے سبحان میرانی و عارف مکانی و یار زکنی و لائن ہے اس کے اللہ کے لیے جو مجھے جانتے ہیں میری یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے اور کبھی بھی بغیر رزق کے نہیں چھوڑا بہان یارف مکانی و یر زکنی والا انسانی الحمد للہ یبلا لگی ہندوستان پر سکھوں کی بڑی سخت حکومت گزری ہے سکھ مسلمانوں سے ٹوٹے ہے ان کا جو بڑا تھا بابا گرو نانک یہ اور بابا فرید گن شکر اکٹھے پڑے ہوئے اس سے اور بابا گرو نانک پورا عالمدین مکمل اس زمانے میں بائیس سال میں علم پڑا جاتا تھا اور بائیس سال اب نصاب پڑھ چکے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ فکر مند رہتا تھا کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں اور ہندو بہت زیادہ ہیں ان میں تبلیغ کیسے ہوگی اب شیطان بہت بڑا دشمن ہے اس نے اس کو یہ سکھایا کہ تادھو بن جا سادھو بن جا اور ہندوؤں کے بعد رسوم کر کے ان کے قریب ہو جا اور پھر ان کو توڑ تو توڑ تو لایا سکھوں کے ہاں پوجا نہیں ہے بت نہیں ہے بالکل بت نہیں داڑھی ہے سر کے بال ہے اور بال بھی ہے جو بال نہیں ہونا چاہیے وہ بھی جنگلات آباد رہتے ہیں اور ہر وقت جو نا چورا تیز اپنے پاس رکھتے ہیں تیار لڑنے کے لیے بابا گرو نانک بابا اس زمانے میں طالب علم کو کہتے تھے فرید دن کو بھی بابا کہتے ہیں بابا فرید گرو صاحب نے جو کتاب جمع کی ہے گرنتھ اس میں سورہ بقرہ واقعہ رحمان آخری بائی صورتیں سب موجود ہیں جو سورتیں مومن کو پڑھنا چاہیے وظیفہ اور عمل میں رہتی ہے وہ گرنتھ میں شامل ہے مگر وہ گرندی لہجے میں ہیں عربی لہجے میں نہیں ہے گرندی میں ہے چونکہ یہ مسلمانوں سے ٹوٹ گئے اور ایک نیا مذہب بن گیا جیسے غلام احمد قادیانی مسلمانوں سے ٹوٹ گیا ہے اور ایک نئے جھوٹے مذہب کا دعویدار بنا اس لیے سکھوں کی دشمنی اور قادیانیوں کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ نہ ختم ہونے والی یاد رکھا ایک واقعہ سنا تو رب العالمین سے متعلق ان میں ایک بادشاہ رہا ہے سکھوں میں رنجیت سنگھ پشاور اس کا دار خلاف آتا اور وہاں اس کے تمام یادگاریں موجود ہیں یہ بالا سار اور یہ سب چیزیں اسی کی بنائی ہوئی اس کے زمانے میں جو شخص گائے کاٹتا تھا ذبح کرتا تھا اس کے گھر کے کئی افراد کو گائے کے بدلے میں کاٹایا جاتا بہت ناکارا بڑا ظالم اور خونخوار انسان تھا رنجیت سنگھ کی حکومت تھی اور ایک آدمی نے گائے کاٹی قربان کی شور مچ گیا ایک بنیے نے شکایت لگائی تو جس مسلمان نے گائے کاٹی تھی اس نے کہا شکایت واپس لے لو جو چاو لے لو اس نے کہا نہیں بتاؤں گا کہا چلو جب بتا رہے ہو تو میں تو مر جاؤں گا میرے ساتھ چلو جو میں نے خزانہ رکھا ہے وہ لے لو یہ بنیے بڑے لالچی ہوتے ہندو کے دکاندار کو بنیا کہتے ہیں کون کے ساتھ گئے جب جنگل آیا تو اس نے اس کو پکڑ کر کے سر کاٹ دیا پھینک دیا اس کا کہ میری شکایت کرتے میں تجھے دیکھوں گا اب بنے کی اور اس کی لڑائی تھی تو اس نے اس کا لاش اٹھا کر کے کپڑوں میں لپیٹا رات کو جب لوگ سو گئے تو یہ لے جا رہا تھا راستے میں کوٹوال نے آواز دی کون کہاں بھی ہے دوبی گارڈ پہ جا رہا ہے کہا تلاشی دے دو جب تلاشی لے لی دو لاش نہیں لی رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا دیے رنجیت سنگھ کی ایک عادت تھی کہ جو کوئی سچ بولتا تھا اس کو سزا نہیں دیتا تھا. اس سے کہا بتاؤ کیا, کیا ہے اس نے کہا میں نے گائے ضبح کی یہ آپ کو شکایت لگاتا تھا تو میں نے اس کو مار دیا بس یہی واقعہ ہے کہ یہی واقعہ کا خیال رکھو گائے کو بھی نہیں کاٹو اور آدمیوں کو بھی نہیں مارو جاؤ رہا جب اگلا سال آیا اس نے دو گائے کاٹی اب تو پولیس سیدھا پکڑ کر کرنجیت سنگھ کے پاس لے گیا رنجیت سنگھ نے کہا کیوں میں نے آپ کو ایک گائے تم نے کاٹی دی معاف کیے تم نے دو کاٹی اس نے کہا قربانی کے دن تھے بادشاہ سلامت مذہبی جنون چڑھ گیا جوش آ گیا اور توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی نہیں کروں گا کا وعدہ ہے کہ وعدہ ہے چلو چھوڑ دی اس کو جب سال آیا اس نے چار گائے کاٹی رنجیت سنگھ نے پکڑایا اور پکڑانے کے بعد کہا میرے پاس نہ لانا اس کا خدا کوئی ایسا زوراور ہے جو اس کو مجھ سے چھڑاتا ہے بس صبح سویرے اس کو طریقہ یہ ہے کہ پانسی ہمیشہ سویرے ہوتی ہے صبح صادق داخل ہوتے ہی اس کو لٹکا گا. یہ بڑا خوبخار ہے اور اس نے ایک کے بجائے چار گائے کاٹی وہ کالے کوٹھی میں بند کر دیا گیا اور جلاد اور سب لوگ چاروں طرف بیٹھ گئے کہ بس رات گزرتے ہی اس کو لٹکانا ہے خدا کا کرنا دیکھو کہ رنجیت سنگھ کا بہت زمانوں بعد بیٹا ہو گیا رات کو بیٹا پیدا ہوا اس کی بیوی نے زچگی کے بستار سے بلوایا کہ بلاؤ رنجیت سنگھ کو میرے پاس لے رنجیت سنگھ آیا بیگم صاحبہ کیا بات ہے کہا بہت بری بات ہے اللہ تعالیٰ نے احسان کر کے ہم کو بیٹا دیا ہے ایک جانور کے بدلے میں انسان مارا جا رہا ہے بری بات ہے ایسے موقع پہ تو خزانے کا منہ کھول کے سونا و چاندی بانٹا جاتا ہے قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے رنجیت سنگھ سر پکڑ کے اور وہی سے کھلوائے بھائی اس کو رہا کرو رہا کرنے کے بعد اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ چار سال ہو گئے کہ میرا اور تیرے خدا کی لڑائی ہے میں نے آپ کے خدا کی بڑائی کے سامنے سر رکھ لیا وہ مجھ سے وہ مجھے تجھ پر قابر ہی نہیں ہونے دے رہا اور تجھے جری کیا ہے کہ خوب گائے کاٹیں اب شاہی خزانے سے آپ کو پیسے ملیں گے اور آپ ہر عید کے موقع پر سرکاری خرچے پر گائے کاٹا کریں اور جس دن تیرے جی چاہے ہمارے خرچے پہ گائے کاٹو کیونکہ میں نے آپ کے خدا کی بڑائی دے گی الحمد رب العالمین خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو واقعی کائنات کے پالنے والے پالنے میں حفاظت بھی ہے صحت بھی ہے صرف روزی اور رزق نہیں سانس جسم کی ادائیں علاج معالجہ ہر مخلوق کو اس کی مناسبت سے رزق ملتا ہے لا الہ الا اللہ. وہ لوگوں نے ایک حکایت لکھی ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی سلطنت دی ہے اور یہ تو ہے ہی قرآن سے ثابت ہے اور ایسی بادشاہت دی ہے کہ ہمارے پیغمبر بھی فرماتے دے کہ ان جیسے بادشاہ قیامت تک کوئی نہیں ہو سکے گا ایک دن حضرت کو جوش آیا اور اللہ تعالی سے کہا آپ نے مہربانی کر کے مجھے بہت بڑی حکومت دی میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں آہا ہاں ہمارے ایک مخلص دوست کی طرف سے آج رات کو دورے تفسیر کے طلبہ کی دعوت ہے اور اس کے لیے موٹی تازی زبردست قسم کی گائے کٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سلیمان چھوڑو یہ بات ہے یہ میرا مقام ہے یہ مخلوق نہیں کر سکتی گا نہیں تھوڑا سا ذرا چکھنے دے سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو دیو کو جنات کو حکم دے دیا اسٹارٹ کے اسٹارٹ لگ گئے اس کے بعد حق ہکتالا نے کہا کہ اے سلیمان سمندری مخلوق کو پہلے بیچتا ہوں کیونکہ یہ ذرا بہت ہی ڈوبی رہتی ہے اور کنارے پر ہوتی ہے تو ایک مچھلی کہتے ہیں باہر آئی کیا بلا تھی وہ اس نے منہ کھولا سلیمان نے کہا شاوا سلیمان علیہ السلام نے کرینوں کے ذریعے منجنی کے ذریعے سٹاک کے سٹاک اس میں ڈالتے رہے ڈالتے رہے وہ جو ساری مخلوق کے لیے پکا تھا تیار ہوا تو سارا ختم ہو گیا اس کا منہ کھلا ہے وہ بند ہی نہیں ہوا اس نے کہا وا آپ مہمان کو آدھے پیٹ پہ بھیج رہے ہو جتنا آپ نے مجھے دیا اس سے اٹھارہ گنا مجھے اللہ تعالیٰ دن میں اتنے اتنے مرتبہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین خوبیاں ہیں اللہ کے لیے جو پالنے والے ہیں کائنات کسی کے گھر دو مہمان آئے پہلے دن بریانی قورمہ کیسٹل اچھا یہ رات کو دن والی بریانی بہت ایک قورمہ بھی ہے اور ایک دال بنا لے اگلے دن پھر میں ہمار سے پوچھتے ہیں ویسے جائیں گے کب یہ کوئی بھی ہو ص سدر پاکستان ہو لیکن یا دیکھو دینی مدرسوں میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پڑھ کر کیا کھائیں گے اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے چونکہ بہت قیمتی ہو گئے ہیں اس لیے دشمن بہت زیادہ ہو ہوئے قیمتی انسان کے دشمن بہت ہوتے ہیں آئی سوال بکروں کا اور میںڈوں کا تو حساب نہیں ہے وہ تو ایسے ہیں جیسے انڈے چوزے طالب علموں کے لیے اس عجز اور فقیر نے گائے اور بھینسوں کا باڑا قائم کیا ہے اپنا ذاتی باڑا ہے لیکن تاریخ میں اس کا کوئی جانور باہر نہیں بیگا طالب علموں کے لیے کھڑتے ہیں مثلاً ایک بھینس یا گائے ہم پچیس اور ہزار کی کاٹتے ہیں آج کل ایک لاکھ سے اوپر کی جو تازی آتی ہے تو ایک دوست نے کہا کہ میں دو گائے خریدتا ہوں ایک لاکھ کی مگر لے کے جاؤں گا میں نے کہا ایک ایک دو دو لاکھ کی بھی ہمارے یہاں نہیں ملے گی میں نے باہر کے لیے یہاں یہ والے کھائیں گے یہ اکثری طلبا کھائیں گے تو کہا کتنے کی ہو جائے گی میں نے کہا دو, دو پچاس کی ہو جائے گی کہاں کو تو فائدہ ہے میں نے کہا وہ فائدہ بھی نہیں چاہیے نا جس سے ہم دنیا دار بنتے ہو وہ فائدہ بھی نہیں چاہیے وہ نقصان چاہیے جس سے ہم دین پر قائم دائم رہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم دائم رکھیں الحمدللہ للہ رب العالمین حمد دو سنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے عالموں کے عالم عالمین اور رب اس کی جمع ارباب آتی ہے ارباب متفر خیر الواحد القاں یوسف علیہ السلام نے جیل میں تقریر کی ہے اربابم متفرقون خیر اتنی ساری درگاہیں اور بابیں یہ حاجت روا یہ مشکل گشاہ یہ کار یہ دستگیر املہ حلواحد القاف یا ایک اللہ جو سب کاموں کے لیے کافی اور زوراور ہے ہاسن چاہدی دلائی جا ہاسن چاحدی دلجا پواہد سورت میں سیار دے رب زمان کہتے وہ اکیلا ہے لیکن کمزور نہیں ہے وہ اکیلا سارے نظام کے لیے کافی ہے ہاتھ نہ چاہیدز وواحد سورج بے سیا دے رب زمان اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین حمد صلا اللہ کے لیے ہے جو پالن ہار ہے کائنات کے تو آہد ہے مگر لا کو دلوں میں ہے تیرا مسکر تاکہ اردو والے بھی خوش ہو جائیں نا پرشنوں سے خپن ہو جائے تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکل تیری عظمت کا کیا کہنا تیری وحدت کا کیا کہنا عظیم بھی ہے اور واد شریف بھی ہے و لم یقلو شری کو میرا زل لے اس کا کوئی شریک نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ قبل روح تک اور اس کی بڑائی بیان کر وہ واقعی بڑے ہیں نماز شروع اللہ, اللہ اکبر رکو اللہ اکبر سد میں جانا اللہ اکبر سد سر اٹھانا اللہ اکبر پھر جانا اللہ کتنا بڑا خدا ہے الحمدللہ رب العالمین حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں جہانوں کے ارحمان بہت زیادہ میروبان ہے اور الرحیم بہت زیادہ رحم والا ہے علماء دین فرماتے ہیں کہ رحمان میں عموم ہے اور رحیم میں خصوص ہے مجھے خود تو نہیں ملا نظر میں نہیں ہے لیکن مولانا عبد الماجد دریابادی نے فوائد میں صحیح مسلم کا ایک طریق نقل کیا ہے مسلم شریف پڑھانے والے غور کرے تو مجھے پھر بتائے کہ یہ کہاں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کے ایک طریق میں ہے کہ فہو رحمان دنیا و رہی ملاخرہ بل <بِالْمُمِنِي> یہ بہت اچھی بات ہے ہم تو اب تک قاضی بیضاوی کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا یا رحمان دنیا وہ رحیم الخیرہ اے دنیا میں سب کو مالا مال کرنے والے اور آخرت میں صرف مسلمانوں کو مالا مال کرنے والے ہیں مغفرت سے بخشش سے دنیا میں تو کائنات کا بدترین بھیڑیا انسانیت کا دشمن خونخوار امریکہ مغربی اقوام جو انسانیت کے راستے سے بھی نہیں گزرتے ہیں وہ بھی ایش و شرط کرتے تو توبہ تو اور مسلمان خاص کر ماہدین مجاہدین دین کے لیے سربقف سپاہی وہ پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں رحمت اے ہیں تیری اگیارہ کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اقبال نے شکو کیا ہے شکوا رحمتیں ہیں تیری اگیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اور خندزن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں اگر یہ شکوہ اس کا رب الزت سے ہے تو پھر مناسب نہیں ہے چنانچہ اکبر اکبرالابادی نے اس کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جسارت بھی کہیں اہل وفا کرتے ہیں ہاں برابر کا کوئی ہو تو گلہ کرتے ہیں ایسی بےدبی کی باتوں کی کیا ضرورت لیکن یہ خطاب اگر انسان اپنے آپ کو کرے انسانی کو کرے کہ اے مومن تجھے اپنے عقیدے توحید کا خیال رکھنا ہے اپنے مسلمان معاشرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا ہے تو پھر اس شکوے کے اندر جو تناؤ ہے وہ کم ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم خوب محروبان دنیا میں صبر الرحیم اریم آخرت میں صرف مسلمانوں کو بخشیں گے یہ پختہ کی جائے اور اس میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے معتضرہ وغیرہ کی بعض باتیں ہیں وہ ایسی ساکت قسم کی ہے مالک اومی الدین وہ مالک مختار ہے روزے جزا کے آج بھی اللہ تعالی مالک ہے اور انسانوں, انسانوں کو بھی مالک کہہ سکتے ہیں مالک الارض فلان زمین کا فلان مالک مالک الجوامیس مالک البقور مالک الغنم جس ہے مولانا عبد الماجد صاحب دریابازی سے فوائد کے اندر اس جگہ خلل واقع ہوا اور انہوں نے اس پر زور لگایا کہ نہیں کسی مخلوق کو مالک نہیں کہنا چاہیے اور جو حدیث پیش کی ہے بخاری شریف کی وہ مالک کی نہیں ہے مالک الملوب کی ہے مالک الاملات کی ہے مالک الملک کے ممانعت کے بارے میں ناشیا لکھ دیا اس کے اوپر یا تو لکھنے میں کتابت میں کمی آئی یا پریس میں غلطی ہوئی یا مورانا کو اس وقت استحزار نہیں ہوا تو مالک کہہ سکتے ہیں کسی مجازی مالک کو بھی جسے آپ اپنے قلم کے مالک ہے آپ اپنے گھر کے مالک ہے <coughs> البتہ پوری ملکیت وہ نہیں ہے اس لیے کہ علماء دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنے آپ کا خون آپ کو بخشا ہے اور آپ مجھے قتل کر دیں تب بھی نہ جائز کیا نہیں ہو رہا ہے افقائے کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی اور ہماری انگلی کاٹے اور جرو میں اگر آدمی خود بھی انگلی کاٹے تو یہ بھی جرو یہ بھی مالکی امید دی قیامت کا میدان ہوگا مخلوقات ختم ہو چکی ہوگی سوری اس رافیل بچ چکا ہوگا اور دوبارہ اٹھانے کے لیے بجنے والا ہوگا اس درمیان میں کہتے ہیں اللہ اعلان کرے گا لمنل ملک لو آج کے دن کون بادشاہ ہے اور پھر فرما دیں گے این ملوک الارض کہاں ہے وہ زمین کی بادشاہت کے دعوےدار انل ملک انل الدیان میں مالک ہوں اور میں بدلہ دینے والا ہوں آج بھی بادشاہان ہے قوم کے خون پر رضامند ہے اور قوموں کی لاشوں اور بے گناہوں کے خون پر سیاست کرنا ہے وہ جو ایک مارا گیا ہے نا وہ بھی غلط ہے انتظامی مسئلہ ہے اور یہ جو اٹک کر اس کے پیچھے مارے گئے ان کا کوئی آنسو پہنچنے والا ہے ان کا کوئی پوچھنے والا ہے از مقافاتی عمل غافل مشو گندم از گندم برو یا جو از جو صرف ایک ہی شخص کی وجہ سے پورے شہر کو خون میں نلایا گیا اور پورے شہر نہیں پورے ملک خطرے سے دو چار ہے مالک اوم دین وہ اللہ مالک ہے قیامت کے دن کے اس ملک کے تین اثرات ہوں گے سب سے پہلے قیامت کا دن برپا کرنا وہ ان سات آتی ہے قیامت آنے والی ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے دوسرا اثر لتزا کلف سن بات دنیا کے تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جزا و سزا مقافات نافذ ہوگی اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالی نے اپنی شان کے مطابق انصاف داروں کے لیے توحید و اتباع سنت والوں کے لیے جنتیں بنائی ان الس والا کا نت لحم جناتو سے نلا خالدین فی ہاں لایا حولا گونا نہا ہی والا ان سوالہ سہجال الحمر رحمان اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر تو قیامت کے دن کے تین مطلب ہے ایک تو وہ نظام نافذ ہو جائے گا کہ اس میں آسمان و زمین تبدیل ہو جائیں گی یومت بدل سماوات و برضول سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کیسے پیش ہوں گے وہ ترل مجرمین یوم مقرری ن فلسفاد جرائم پیشہ لوگ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوں کیوں لیے سی اللہ کلب سمہ کا سا بات تاکہ جزا و سزا نافذ ہو جائے جزا و سزا نافذ ہو جائے دنیا کے اندر تو بے گناہ بھی چلے گئے کسی نے ان کا پوچھا تک نہیں دنیا کے اندر تو ظالم بھی دن دناتے پھر رہے ہیں کوئی ان کی ان کا بازو پکڑنے والا نہیں کہ تم نے ظلم کیوں کیا ہے تو اب تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے اور اس دن اس دنیا کے سیاہ و سفید کے بارے میں پتہ کرے گا ومتاز لیما مجرمون اس دن جدا ہو جاؤ اے جرائم پیشہ لو پرہیزگاروں سے یہاں تو واحد اور مشرق مومن اور کافر سنی اور بیدتی حلالی اور ہرامی ظالم اور مظلوم انصاف دار اور بدترین بھیڑیا ایک جیسے رہ رہے ہیں بلکہ وہ زیادہ سینتھام کے نکل رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اوم الدین وہ اللہ مالک ہے روز جزا کے قیامت کی تین قسمیں ہیں ایک قیامت سورا ہے مماتا فقد قامت قیامت جو مر گیا اس پر قیامت آئی گئی وہ کہتے نا کہ یہ گیدڑ جو ہے یہ خربوز تربوز بہت نقصان کرتے ہیں رات کو آ کے جو پکنے والا ہوتا ہے اس کو کاٹ دیتا ہے تو ایک کسان بڑا غصہ ہو اس نے کہا پالتے ہمیں اور کھاتا یہ اس نے ایک عقل منڈ سے مشورہ کیا کیا, کیا کروں یار گیدڑ آدھی ہوا ہے اور آخر بہترین تربوز اور خربوزہ وہ کاٹ دیتا ہے اس نے کہا ایسا کرو مرا ہوا مرغا یا اس کا چمڑا گھڑے میں ڈالو اور گھڑا اس تربوز کے قریب رکھو جو پکا ہوا اور خود دور بیٹھ جاؤ رات کو گیت اڑایا اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے وہ پکے ہوئے تربوز کے پاس گیا تو وہاں پر مرغی کی خوشبو آئی دیکھا کہ گھڑا پڑا ہوا ہے مٹکا اور اس کے اندر مرغا ہے یا مرغے کا چھپڑا ہے اس نے سر اندر کیا اب سر تو اندر آرام سے چلا گیا نا پھر جب نکالنے لگا تو پورا مٹکا اٹھا اٹھایا پورا مٹکا اٹھا کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے کسان کو پتہ چلا وہ اٹھا اور اس کو پکڑا پکڑنے کے بعد درخت سے باندھا اور ایک سوٹا کا کیا اور ڈز اٹھار ڈس ہٹ اس کی پٹائی لگا رہا ہے. کہتے ہیں اس زمانے میں کبھی کبھی حیوانات بھی درندے اور جانور بھی بول لیتے تھے تو گیجڑ لگا چھوڑ دو قیامت قائم ہو گئی کہا کہاں سے یہی سے وہ گھبرا گیا کسان مسلمان آدمی تھے کہ قیامت آئی میں کیوں ظلم کروں ایک تربوز کے لیے اتنا بڑا گیجڑ مار رہا ہوں اس نے اس کے سر سے مٹ کر نکالا کہ جا جب وہ چلا گیا چلاں مار کے کہا صبح آؤں گا وہ سارے کاٹوں گا کہا تم تو کہتے ہیں قیامت آئی کہا میرے اوپر تو آئی گئی تھی میرا سر جو مٹکے میں بسا ہوا تھا مجھ پر تو قیامت تھی کسی اور پر ہو یا نہ ہو تو قیامت کی ایک قسم ہے انسان کا خود مرنا قیامت کی دوسری قسم جس کو قیامت ہے کہتے ہیں رشتہ داروں کا مرنا دوستوں کا بچھڑ جانا آئے آئے شیا نیل بکت دماؤ الما فقشباب دو چیزیں ایسی ہیں اگر آنسو کی جگہ دل کے خون سے کوئی رویا تو رو سکتا ہے ایک جوانی کا ختم ہونا اور دوسرا دوستوں کا بچڑ جانا او د دو زخبر یخی چاچے انگار د بلتا ند اے جہنم کی آگ اس کو ٹھنڈی لگے گی جس نے جدائی کا شولہ دیکھا او د دو زخ ببر تیخیر چاچی جی انگار دلطان لد لے ونا جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ایک خانہ بخانا ہے او ایک سینا لا الہ الا اللہ تو ایک قیامت یہ کہ انسان خود مرے لهم جب تک جیو گے نامناسب خبریں سنتے رہو گے آج وہاں مارا گیا آج وہاں مارا امام بخاری نے شیر پڑھا تھا جب دارنی کی موت کی خبر سنی حالانکہ امام بخاری نے کش کیا تھا کہ میں غیر مسنون شیر نہیں لاؤں گا صرف وہ اشار لاؤں گا جو حدیث میں ہو لیکن جب کہا کہ مامی داری بھی انتقال کر گئے تو بخاری سے رہا نہیں گیا جاؤں بال اہمت کلو جب تک جیتے رہو گے یہی خبریں سنو گے وہ فداؤ نفس کنا ابلکاف اور اگر تو مرا تیرا باپ مرے تو اور یہ تباہی مج جائے گی الحمدللہ للہ رب الرحمان الرحیم مالک الدین وہ مالک ہے روز جزا کے قرآن کریم میں قیامت کے نام سو سے زیادہ آئے تغ بن یہ بھی کیا مت کیا ایک گھاٹے کا سوتا جو کچھ آپ نے کمایا تھا آپ نے جہاں جہاں ظلم و زیادتی کی آپ کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی اور پھر بھی آپ کا ظلم باقی ہے تو پھر ان کے گناہ آپ پر لدوائے جائیں گے ٹوٹا وہ ملو ناس خالحماس خالح ان کے گنا کے وزن اٹھائے توبہ توبہ تو فرمایا کہ تین طرح قیامت ہے ایک سوبراں اپنی موت ایک وسطی عزیز و قارب کی موت اور ایک کوبراں وہ آسمان و زمین جو تسنس ہو گے ادس سما ان و ازل گوا کی و ازل بخار اجرت و ازل قبور بوسرت لا سے مبیومل قیام اذا الشمس کب و, و ادھر نجوم ان کا درتھ لائے رہا ہے لہرا آسان فرما رب بکری عزت کی زندگی عطا فرما خاتمہ بل و ایمان فرما مالک امیدین وہ اللہ مالک ہے روز جزا کے ادین بدلا جزا سزا اس کو دین سے تعبیر کیا دانے دینوں کے معنی ہوتے ہیں بدلہ دینا لیکن بدلے کا اصل تصور دین میں ہے دین اس بات کا حساب کرتا ہے کہ کس نے کیا کیا اور کیوں کیا لا الہ الا اللہ کنا بدھ کنا سعی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں گویا کسی کو معبود جاننا اور کسی کو مستعان ماننا برابر ہے اللہ تعالیٰ معبود بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مستعان بھی ہے اس کے علاوہ آسمان و زمین میں جیسے کوئی معبود نہیں اس طرح کوئی مستان بھی نہیں آہ یا کنا بدو آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں عبادت تین چیزوں کا نام ہے خوف رچا محبت عبادت تب ہوتی ہے جب تین مرحلے جمع ہو جائے خوف سزا دے سکتا ہے رجا راضی ہو جائے تو بھلا کر دے گا محبت یا یار خدا خدا ہے اس جیسا کون ہے لا الہ الا اللہ خوف رجا محبت یہ تینوں مرحلے صرف رب الزت میں جمع ہیں جائے اس لیے خدا من تعلا کی جو بندگی ہے وہ تعبد ہے کسی مخلوق میں تینوں مرحلے نہیں ہو سکتے اگر ڈریں گے تو کب تک وہ خود نہیں مرے گا کیا اور اس پر زوراور نہیں آ سکتا ہے اگر چاہیں گے تو کب تک جوانی ختم ہو جائے گی حسن برباد ہو جائے گا اور شوق اور اشتیاط کے وجوہ مزمحل ہو جائیں گے اس لیے عبادت صرف رب العزت کی العبادت لا تکونو الا اللہ للا عبادت اس کو کہتے ہیں جن میں تین باتیں مزید موجود ہو کم کیف اینڈ کم کیف اینڈ کتنی دو رقم ڈیڑھ رکعت نہیں ہو سکتی ساڑھے تین رکعت نہیں ہو سکتی کبیت بتائی شریعت نے دو رکعت چار رکعت چھ رکعت کس طرح کیسے پڑھی جائے گی طریقہ یہی ہوگا سلاۃ التصیح کا طریقہ علاحدہ ہے تو بہت سارے فقحان ہیں اور محدثین نے اس کے وجود کا انکار کیا جیسے اللہ سارمرف میں مولانا عبد الحی لکھا ہے اور کب ہو مرد مرا ہاں ماں مری پڑی ہے دکاندار کے پیچھے دوڑ رہے کہ چاول دے دو گھی دے دو دیکھ چڑھا کیوں بھائی کوئی شادی ہو رہی کیا ہاں؟ جنازہ اٹھنے سے پہلے پہلے تختے کا حلوہ ہونا چاہیے تین کڑائی ایک جیسی لگتی تھی دو کلو سوجی دو کلو چینی دو کلو گھی اور اس میں کوپرا کشمش سب چیزیں یہ جب پک جائے تو اس دوران مردے کو نہلا کے کفن میں رکھے اور وہ کفنا اور پھر باہر لے چلے اس دوران حلوہ بانٹے جلدی جلدی ادھر جو بچو ڈانگ مارے تو ہلوے میں جائے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہلوے کی کڑھائی اس کے ساتھ ہی کور میں رکھ لیں کا پہلی رات اور بدتیوں کیا تیسری رات دسویں رات بیسویں رات جیلم برس ہو کھانے پینے کا ایک سیزن بن گیا ہے پہلی رات اس کو کہتے گریٹا یہ سنسکرت کا لفظ ہے ہندوؤں کا لفظ میں رومش بھی ڈوڑی تو گریٹا پختانی پر تشوہ و شمہ شو اصل نے اور تیسرے دن کو کہتے ہیں تیجا تیزا یہ بھی ہندی ہے سنسکرت ہے ہندوؤں کا رسم ہے اور ان چیزوں کو دیوبند نے نہیں فوکہان غلط کہا ہے فتح بزازیہ بزازیا دارلوم دیوبند کے وجود سے چار سو سال پہلے لکھا گیا ہے فتح بزازیہ کتاب الجنائز میں ہے یوک رو سلوسا و سب اور ولی شروع ولر بور و یہ پہلی رات تیسری ساتویں دسویں بیسویں یہ تقریباً اس کے قریب قریب عبارت اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن یہ طے شدہ ہے کہ فتح بزازیہ میں مردے کے ان رسوم پر اعتراض کیا گیا ہے اور اسے خلاف سنت کہا ہے فری کے مخالف اس کے حق میں ہیں چونکہ وہ سنت کے مقابلے میں ایک پارٹی ہے دعوی اہل سنت والجماعت کا ہے کار شیطان می کنی نامت ولی گر ولی ای ہست لانت بر ولی کام سارا الٹا ہو رہا ہے دشمنوں کا ہو رہا ہے اور کہتے ہیں مال سنت والجماعت جماعت از دروش و آشنا وز شو۔ اور ای چنی ز بارہ وش کم تر بوت اندر جہاں یا کا نہ بدو وہ یا کنستین ہم آپی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ کی مدد نصیب ہوگی جو عبادت میں خلوص ہوگا اور یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت مخلصہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا جائے عبادت دو مثالیں دیتا ہوں ایک مثال یہ ہے کہ دیکھو یہ جو شب معج ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ستائیس رجب ہے لیکن اہل سنت والجماعت کی معتبر تصویر روح المعانی میں رجب کا ذکر نہیں ہے کوئی اور مہینے ہیں رجب نہیں ہے ان میں رجب کے اندر معراج کا ہونا ضعیف ترین قول ہے جیسے بارہ ربیع الاول میلاد کا ہونا ضعیف ترین قول جونسی رات بھی ہے جس کو للت الاسراء یا شب معراج کہا جائے تو علماء دین فرماتے ہیں بہت افضل بات ہے اور بڑی بڑی راتوں کا نام لیا گیا کہ ان سے بھی افضل ہے لیکن یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ان تعبد ہی ریس ابھی مشروع اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے اللہ اکبر پتہ چلا کہ عبادت اپنے طور پہ نہیں ہو سکتی عبادت شریعت کی رہنمائی سے ہوتی ہے دوسری مثال یہ ہے کہ ایک طبقہ علماء نے کہا کہ شب برات پندرہویں شاہبان کوئی رات نہیں ہے اور اس رات کی جملہ روایات اور احادیث موضوع ضعیف کمزور ہے آج کل اس روایت کو بعض لوگ اڑا رہے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں شب برات پر حق ہے اور سنا ابن ماجہ کی حدیث اذا کانت لے النصف من شعبان بن شابان فکوموں لئی لہا جب شابان کی پندرہویں رات آ جائے تو رات بھر عبادت کر لو دن کو روزہ رکھ لو یہ نجم الدین غی نے اور علی القاری نے اور ابن حجر ہے تمی و مکی نے اور شیخ زائد القوسری نے اور امام السر مولانا انور شاہ نے شرع سرمزی میں تسلیم کیا ہے کہ یہ رات ہے لیکن شیخ زائد القوسری نے مقالات میں اس پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ اس رات کو کوئی مخصوص صورت پڑنا یا مخصوص نفل پڑھنا یا مخصوص دعائیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے بلکہ منکرات اور بدعات میں سے ہے کہنا بدو خدا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں عبادت بھی وہی ہوگی جو شریعت نے بتائی طریقہ بھی وہی ہوگا کیفیت بھی وہی ہوگی کمیت بھی وہی ہوگی کم کیف اینڈ جب تینوں باتیں مل جائے تو اس سرس عبادت بن جائے گی اگر کم کیف اینڈ میں کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو عبادت عبادت نہیں رہے گی قربانی میں جو جانور استعمال ہوتے ہیں مثلاً گائے بھینسٹ بکری مینڈا یہ استعمال ہوتے ہیں اگر کوئی شخص ہرن پالے ہرن کتنا مہنگا اور اچھا خوبصورت جانور ہے اور ہرن کا حلال ہونا واضح ہے تو علماء دین کہتے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوگی یہ دہرابے میں کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے اور اگر کوئی گائے بھینس اونٹ جنگلی بھی ہو جائے پھر بھی اس کی قربانی جائے اگر پکڑ گلایا گیا کیونکہ وہ ثابت ہے سنر سے پالتو جانور ہے اصل اس کا پالتو ہے اس کا اصل جنگلی ہے وہاں ہدایا نے کہا ہے کہ ثابت نہیں ہے تیجے چیلم برسیاں اور مرسوما سرات و سلام دین کے مزارات پر مرسومہ کرتبیں ثابت نہیں ہیں ہماری شریعت سے پہلے بھی انبیاء و مرسلین اولیاء و متقین ہوئے اور ہمارے پیغمبر کو کہا گیا کہ اے فب ہوداؤں ان کے دینی کاموں کی پابندی فرمائیں لیکن کبھی بھی آپ نے کسی رسول اور نبی کی یاد میں کوئی اس قسم کا مخصوص عیسا ثواب نہیں فرمایا ای یا हम بدھو ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں وہ ای یا کنستعین اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں क्योंकि بد بھی تیرا کیونکہ مابود آپ ہیں اور استعاند بھی تجھ سے کیونکہ مددگار صرف آپ لا عبد اللہ اپنی عباس سے منقول ہے من تعبدا من بغیر اللہ فقط اشرکا وہ منستاز بغیر اللہ فقط جس نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی اس نے شرک کیا اور جس نے خدا کے سوا کسی اور سے مدد مانگی وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوا وہ میں نے سگنا بغیر اللہ فقطف جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے ذریعے غنی بننا چاہا وہ ہمیشہ کے لیے محتاج رہے گا حکایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ شکار پر نکلے دیں کسی شکاری جانور کے پیچھے بادشاہ لگ گیا اور دور نکل گیا وہ ذرا وغیرہ عملہ پیچھے رہ گیا بادشاہ بہت آگے نکل گیا جب بادشاہ کو خیال آیا تو دیکھا کہ ایک پہاڑ کے نیچے جھونپڑی لگی ہے اور اس میں ایک ملنگ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کی عبادت کر رہا بادشاہ کو شدید پیاس لگی تھی سب سامان پیچھے رہ گیا تھا سخت گرمی کا موسم تھا اور پسینے ٹپک رہے تھے جھومپڑی میں ملنگ سے اجازت مان جی اس نے کہا آئیے ہے بیٹھی پانی انہوں نے مٹکے سے رات کا باسی ٹھنڈا پانی پلایا بادشاہ دم بخود ہوا آرام آیا پیچھے سے وہ ذرا سو را تمام جو ہے نا وہ تالی چٹ جو ہے وہ پہنچ گئے تالی سٹ اور تالیچ سارے پہنچ گئے پیچھے بادشاہ جب رخصت ہونے لگا تو ملنگ بادشاہ کو کہا کہ ملنگ بادشاہ یہ سامنے جو شہر ہے میں اس کا بادشاہ ہوں آپ نے میرے ساتھ بڑے احسان کیا ٹھنڈے چاؤ میں بٹھایا لذیذ و شیرین پانی پلایا بہت شکر گزار ہوں کبھی موقع ملے تو آئیے ہمارے مہمان ہو جائیے ملنگ نے کہا چلو دیکھا جائے گا کچھ زمانہ گزر گیا ملنگ بادشاہ کو شہر میں کام پڑ گیا شہر کے اندر آیا پھر خیال ہوا کیوں ہو بادشاہ کا محلے سرائے بھی قریب ہے اندر چلا گیا سنتری کھڑے تھے چوکدار چوکیدار ان کو بتایا اور انہوں نے بادشاہ کو اطلاع کے انہیں کہنے دیں دی یا اندر پہنچ گیا مسلمان بادشاہ تھا اور نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا دعا مانگ رہا تھا بڑی لمبی دعا مانگی اور پھر دعا ختم کر کے ملنگ بادشاہ سے بغل گیر ہوا खुशी مدید کہا خوشی کا اظہار کیا خاطر توازوں کی اور کہا جو مانگنا ہو مانگو سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور یہ شہر پورا میرا ہے ملنگ بچا نے کہا صرف ایک سوال کا جواب دے کہ جب میں آیا تو آپ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہے تھے وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں اور کوئی اور بھی ایسا ہے جس کے آپ محتاج ہیں اس نے کہا ملنگ بادشاہ رعایت کا امن سکون فطروں سے حفاظت بال بچوں کی زندگی صحت اپنی سلطنت کا قیام دوام دشمنوں سے حفاظت سب چیزیں ہر وقت چاہیے اور یہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے تو ملنگ بادشاہ سچ مچ ماحد تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت پھر آپ سے نہیں اس سے مانگوں گا جس سے بادشاہان مانگتے اور اس سے مانگوں گا جس کے سامنے بادشاہان بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں اور وہ بھی اپنی نیازمندی اور بندگی بجا لاتے ہیں ای یا کنا خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ای یا کنستعین اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں جب عبادت کریں گے تو کس طریقے پر اور جب مدد مانگیں گے تو مانگنے میں پھر کیا چیز سب سے زیادہ اہم مہم ہے اہ دینا خدایا ہمیں ہدایت اطا فرما خدایا ہماری رہنمائی فرما خدایا ہمیں استقامت اطا فرما خدایا ہمیں حق پر جماعے رکھ اللہ ہمیں باطل سے ہمیشہ بچا اہ دینا ہدایت چاہیے مشہور ہے کہ ہدایت کی دو بڑی قسمیں ہیں ایراتریق ان لا تد و سرات مستقیب راستہ بتانا ایرات الطریق اور دوسری قسم ہے عیسان ال مطلوب منزل مقصود تک پہنچانا ان نقلا تحدی منحبتہ ولا کن اللہ دی میشا آپ یہ ہدایت نہیں دے سکتے یہ اللہ کا کام ہے آپ کا اور جمی انبیاء کا اور آپ کے قیامت تک جانشینوں کا کام راستہ بتانا ہے رہنمائی کرنی ہے اور میرا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے ایک دن اس سے رات المستقیب اللہ اکبر اسرات المستقیب ان اللہ ورب کو ربکم دو ہزار سے رات المستقیب انحاذ القرآن وشر المومی سرات مستقیب سیدھا راستہ جس طرح قیامت کے دن جہنم پر پل باندھا جائے گا اور اسے سرات سے تعبیر کیا گیا ہے جسر اس یہ پل جو جہنم پہ باندھا جائے گا صحیح مسلم میں ہے احد میں نہ سیٹ ادک میں نہ شاپ بال سے باریک تلوار کے نوک سے زیادہ تیز ہوگا جہانگیرے میں ایک ساتھی ہے وہ کہتے سیدھا کہو کہ سب کو گرانا ہے اور کیا تو میں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ تو وعید کے طور پر ذکر ہوا ہے تخفیف کے طور پر اور حدیث میں ہے کہ جن لوگوں کو اللہ عزت سے گزارنا چاہے ان کے لیے وہ ایک بہت بڑی سڑک بن جائے گی دونوں کنارے دور دور نظر آئے ہر ایک بندے کے ساتھ اللہ کا معاملہ لائے ہے تو جس طرح اس پل سے گزر کر جنت ہے اگر نہ گزرا تو نیچے جہنم ہے اس طرح اس دنیا کے اندر جس راستے سے گزرنا ہے وہ راستہ سیدھا ہونا چاہیے اور وہ اسلام ہے ان اللہ ہسطفا لخم الدین فلا تم تن عل تم وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے اس رات مستقیم رات مستقی والے قسدیل اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ بالکل سیدھا ہے وہ نہ جا اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سب ٹیڑے ہیں یہودیت دیکھو نصرانیت دیکھو مجوسیت دیکھو سوابیت دیکھو شرک اور بدت دیکھو ہارا ہر نظام ان کا الٹا اور گندا ہر نظام اصطفر اللہ ہوا تو خدا یا ہمیں سرات مستقیم کی رہنمائی عطا فرما سرات مستقیم قرآن بھی ہے اسلام بھی ہے پیغمبر اسلام کی سنت بھی ہے دعوت الدین بھی ہے دعوت القرآن اثرات المستقیم کے تمام مصادق ہے یعنی یا اللہ ہمیں ایمان پر اسلام پر قرآن پر نبی کے اتباع پر اور ان کے بہترین اواقب اور نتائج پر قائم دائم رکھے اس دن سرات المستقیم دن یا تو ایرا تو ہے خدایا ہمیں وہ راستے عطا فرما وہ ذرائع اور وسائل عطا فرما جو ہمیں سیرات مستقیم تک لے جائے اور ہمیں سیرات مستقیم پر قائم دائم رکھے اور یا یہ ایسال الل مطلوب ہے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کبھی بات یہی معلوم ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالی ہی سے دعا ہے اور اللہ ہی منظر مقصود دینے والا ہے اور وہ اللہ نے عطا کیا ہے اندینہ ان اللہ الاسلام وہ صراط مستقیم اللہ کا دین اسلام ہے ہم اب تک غیر السلامی دین ان فلحیقن ہو جو اس کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا وہ وفلا خرتی من الخاصرینسل رسول وہ ودين الحق اس کا نام دین حق ہے لہ رہو دینی کل ہی و کفا بلائے شہیدہ ایک دنس یہ دعا ہے اور اس دعا کا نام تفسیر کی زبان میں ہے تصدید مشرب تجدید مشرب یعنی تئین مسلک عقیدہ معلوم ہونا چاہیے یہ نہیں کہ میں ان کا بھی ہوں اور ان کا بھی ہوں یعنی لا لائے لہاؤ لائے ولاؤ لا مذہب زبین اب نظارے بعد لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ ہمارا پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کس عقیدے کے ہیں عقیدہ نظریہ درست صاف ستھرا رکھنا پڑے گا صحیح نہیں مسئلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں موجود ہے وہ مختلف ترک سے مروی ہے امام المتکلمین امام محمد ابن عبد الکریم شیرستانی نے البل ون نے الب نقل کی ہے امام الحسر مولانا شاہ سے شرح بخاری میں کہتے ہیں کہ محمد ابن عبد الکریم شیرستانی سکھا ہے اور اس پر حدیث کے باب میں اعتماد درست ہے حدیث اس طرح ہے نا کہ اس المجوس قتل مجوس ال سبین فرقہ وفطر قتل یہود الا و سبین فرقہ وَافْتَرَقَتِ قطم نسوارا اللہ ن تئی مجوس میں ستر گروہ بنے دے یہود میں اکہتر عیسائیوں میں بہتر و ستر کو امتی حاضی فرقا النار اللہ صلا ستم و سبھی ن فرقہ کل حم فنار اللہ واحد کی لمن یا کیل من ہوم کال ہوم اہل سن ول دیکھو ہمایوں اگر کہیں ہو ہمایوں مغل تو وہ الہل کی وہ جلد لے آئے جس میں شیرستانی کا یہ حوالہ ہے اور اگر وہ نہ ملے اسے تو بخاری کی شرح جو نیلے جلد والی بخاری ہے میرے مطالعے میں اس میں نشان لگایا ہے جہاں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جمہور محدثین تو اتنی حدیث لائے ترمی ابود وغیرہ میں کہ مان آئے ہی واسابی مان آئے سنتابی صحابے کے رام ہے لیکن اس طریق میں ہم اہل سنول جماع کا نام آیا اس کو آپ سے کہتے ہیں کہ محمد ببنی عبد الکریم سے قطر لا الہ الا اللہ اہل جمع صاحب کے کرام کی جماعت سنو اگر فیض الباری پر مل گیا نا نیلے والے میں ملے گا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا بس جانتے چوٹ جائے گی المل اللہ ال پتنی ملے یا گھر میں ہو پتہ نہیں وہ آیا ہوگا نہیں کو پتہ ہوگا. لا عبد الرزاق میں ہیں صحابہ کے کے بارے میں سوال ہوا ہے کیا وہ ہنستے تھے تو یدہ اہل سنول ہنستے تھے لیکن تیار سنت و یعنی حدود میں رہتے تھے کیا وہ دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے تھے کیا اٹھاتے تھے وکانو اہل سنول اس طرح کئی سوالات کا جواب آیا ہے اہل سنت الجماعت چاروں عمل اطبا ہے تفصیل سواگی میں فتفرت بھی کو مصبلت ذیل میں لکھا ہے کہ غیر مقلد جو غلط فہمی سے اپنے آپ کو یا لوگ ان کو اہل الحدیث کہتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اگر آپ کو کوئی کہے کہ کیوں تو آپ کہے ان کے ہاں تان ال صاحب ہے کیا چیز ہے اور یہ رسک کی دلیل ہے آل سنت کے ہاں صحابہ پہ تان نہیں ہوتا بالکل بس زبان سی لو آنٹ بند کرو خبردار تعریف اور منقبت تو صحابہ کی ہے زم کوئی نہیں خبردار اور جس جگہ سے اس جگہ سے جس زبان اور قلم سے ہوا سمجھو کہ وہ اعلی سنت سے کھا رہے تھے یہ قاعدہ یاد رہو تین طلاق میں یہ جمہوری صحابہ کے منکر ہے اور خاص کر خلیفہ ارشد عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزائن سے بے خبر بیس رقع تراوی یہ نہیں پڑھتے اور اس کے خلاف کلام کرتے ہیں ابھی تراوی کا مہینہ شروع ہو جائے گا سب مسلمانوں کی نیکیاں بڑھے گی اور ان بد نصیبوں کی گٹے گی حدیث میں ہے نا کہ رمضان شریف میں مومن کا رزق بھی بڑھتا ہے عبادت بھی بڑھتی ہے تو ہم مومن ہیں ہم آٹھ اور دس رکعات چھوڑ کر کے بیس تراوی پڑھتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگوں سے کہیں گے آٹھ پڑھو دس پڑھو بارہ پڑھو بیس مت پڑھو کیوں صحابہ کے دشمن بنو استاحفر اللہ ہوا تو حالانکہ بیس رقع تراوی سے کم تراوی پوری امت میں کبھی نہیں پڑی گئی اس کو تراوی کہتا ہی نہیں جو بیس سے کم ہو بیس سے زیادہ تو ہے مالک کے ہاں چھتیس ہے لیس کے ہاں چالیس ہے اسحاق کے ہاں اڑتھیس ہے پوری لگے رہو شیری کرو یا نہ کرو رکا دے بیس رکا جماعت ہمیشہ بیس کی ہوئی جن بزرگوں کے یہاں چتیس چالیس اڑتالیس کے اقوال ہیں وہ بھی نوافل پڑتے ہیں بیچ میں لیکن جماعت صرف بیس کی کرتے ہیں کیونکہ صحابہ نے اور اہم میں نے بیس رکعات کی جماعت کو سنت رش کہا ہے تفصیلات کے لیے بڑے طلباء امام محمد ابن نصر مروزی کی کتاب کتاب التحجد دیکھے اور عام لوگ شیخ علی صابونی کی ینابی اور دکتور صالح حمید امام کعبہ کی النابی فی صلا التراوی اور محق گلسر اشیخ المرشد ترجمان مسلک کے دیوبند حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحم اللہ تعالی کی کتاب البی فی تعداد رکعات تراوی اور جو مناظرانہ لب لہجہ اختیار کرنا چاہے وہ ہمارے مخدوم محترم مناظر ملت اور مشتحد فلم و مولانا محمد امین صاحب و کاڑا رحمہ اللہ تعالی رحمت عواسیہ کی کتاب نماز تراوی کی تحقیق یا رقا تراوی کی تحقیق ملا ظفر اللہ اکبر کبیرہ دن سراۃ المستقیم دیکھو کتنی ضرورت ہے اس دعا کی اہ لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے بھی پڑھو اور ضرور پڑھو اگر نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوگی وہ حال یہ ہے کہ دعا قبول ہی نہیں ہے صراط مستقیم تو صحابہ کا ہے تو یہ مخالف ہے صراط مستقیم تو اہم اربا ہے تو یہ ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے تو ہے کس کے ساتھ ناصر الدین البانی کے ساتھ اور کاجی شوکانی تفصیلی شیعہ کے ساتھ اور کنوجیوں کے ساتھ تو حفص کشی و غابت ان کا اشیا ہو ایک ذرے پر کفایت کر کے باغ بہار کو چھوڑ گئے تو ہی ظالم چند کلیوں پر قناعت کر گیا تُو ہی ظالم چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ کلشن میں بڑا سامان داما بھی تھا الحمدللہ للہ ایک دن سراطل مستفی ہماری رہنمائی فرمائی ہے سیدھے راستے کی اور وہ تین مسلک مراد ہے اور اس سے مراد اللہ تحقیق مسلک اہل سنت والجماعت ہے اہل سننا پیغمبر کی سنتوں کے قدردار رد ہو گیا بیداد کا اور ولجما رد ہو گیا ریس کا خروج کا اعتزال کا جبر کا کرم کا کر دیا کیونکہ یہ سب کے سب صحابہ کے حق میں بے احتیاط تھے صحابہ کے حق میں بے احتیاط تھے اہل سننا ولجما اگر ہمارے زمانے کے مفتین اس نام میں سچ اختیار کر لے تو وہ توحید پر اتر آئے اور شرک سے توبہ کرے اور بداعت سے توبہ کرے اور سنت اختیار کر لے تا تھی کہ ان کے نظریات شرک اور ان کے اعمال میں بیدات موجود ہو انہیں اعلی سنت والجماعت کا نام زیب نہیں دیتا سراط اللہ دینا نام تالئی راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام فرمایا آپ نے انعام تالے امت اللہ اور رسول فولا کا مال دزینا انعام اللہ و اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے سورت ان کے ہے من و صدیقینا و شہدائی و سواری چار تب پہ ہو گئے چار چاری چلتے ہیں ہس نئے رفیقا ان لوگوں کا ساتھ رہنا بہت کامیابی ہے ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کا فضل افغان اللہ, اللہ, اللہ اکبر تقریبا جمہور مفسرین نے ان عام طالحم کا مزد یہ چار طبقے لیے ایک طبقہ جو اصل الاصل ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے انہی پر ایمان اور انہی کے اتباع سے ہی انسان اللہ کی نعمت کا مستحق بنتا ہے پیغمبر پر ایمان کی صداقت میں پہلا درجہ صدیقین کا ہے اس امت کا پہلا صدیق ابوبک کر ہے اور ظاہر ہے پھر شہادت بھی ہے عمر شہید عثمان شہید علی شہید حسن شہید حسین شہید عبداللہ ابن زبیر شہید عبداللہ ابن عمر شہید نام تارے اور قیامت تک آنے والے ایمان والے دیکال والے والے ہی یہ سب کے سب وہ من ہو اہز لفظ اہل سن و جما وزار کل کون الحق في فی وقد اخرج شیرستانی حدیث فيه فی لفظ السنة و سن و جما مہن وڈا ادری ماضا حال و اسنادی ہی وقت اخت جل اصول یون میں مسل ہی سواد یہ فیض الباری چوتی جلد اٹھاون صفحہ ہے اور اصل نسخہ موجود ہے وہ کسی وقت دکھا دے گا آپ کو شاہ صاحب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ صرف شہرستانی کے ہاں اہل و سننے اتنا وسیع نظر عالم میں کہ پوری دنیا میں صرف ایک جگہ ہے اور اس شہرستانی کی دوسری جگہ شاہ صاحب نے تائید فرمائی ہے کہ یہ سکہ اور موتمد آدمی ہے اح الصراط سرات المستقیم سیرات الزین انعام راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام فرمایا آپ نے غیر المقدوب علیہم ولدالین نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا ہے اور نہ ان کا جو رائے راست سے ہٹ گئے انعام طالی ہب میں ایک بات یاد رہے وہ یہ کہ مرزا ایک عجیب دھوکہ دے, دے وہ کہتے انعام تالح میں جو تا چار طبقے ہیں نا نبی صدیق شہدا سالحین تو جس طرح آدمی صدیقین میں سے ہو سکتا ہے شہدا میں سے ہو سکتا ہے صالحین میں سے ہو سکتا ہے تو نبی بھی بن سکتا ہے محضر اللہ حضل معروف کیسے غلط کار لوگ نبوت تو پہلے سے پتا ہے کہ وہ خاص چیز ہے اور نبوت محمد باندے تمام شور نشت فصل محمد امبیا ہاتم النبی قطع موجود ہے استعمالات سے کہا کام بنتا ہے اور پھر راغب کا حوالہ دیتے تھے کہ راغبی اسفہانی نے ان کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مسال ہو شرح اس میں لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ کسی نے کسی درجے میں یہ درجہ کوئی امدی پا سکتا ہے ہمارے اہل حق کے آخری مناظر اور بہت ہی اس میدان میں محتمد اور قابل قدر شخصیت حضرت مولانا منظور احمد صاحب چینوٹی جو میرے استاد بھائی تھے انہوں نے خود چنوٹ میں جل سکر کے میری صدارت رکھی اور اس میں اعلان کیا کہ حضرت الستاد مولانا یوسف نوری پاکستان آئے تو میں ٹنڈویار میں ان کا پہلا شاگرد ہوا مولانا نے اپنے بارے میں کہا اور میرے متعلق کہا کہ حضرت جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو مفتی صاحب اس سال دور بیس میں تھے تو فرمائے میں ان کا پہلا شاگرد اور مفتی صاحب آخری شاہ یہاں یعنی مہمان تھے کراچی کے بعد مدارس میں جھوٹوں کے خلاف کورس کرا رہے تھے تو مجھے کہا کہ راغیب کی کتاب نہیں مل رہی ہے مسالے ہو شرح اور مرزاوں نے پھر سر اٹھایا ہے آج سے تیس چالیس سال پہلے میں نے اپنے استاد مولانا یوسف بن نوری سے حاصل کی تھی اس وقت یہ خیال نہیں ہوا نہ کوئی کاپی رکھی نہ فوڈ اسٹیٹ لیا اب کہیں بھی مسالے ہوشرہ نہیں مل رہی اور مرزا کہتے ہیں کہ اس میں یہ عبارت ہے کہ امتی نبی بن سکتا ہے میرے منہ سے ویسے نکلا کہ میں دے دوں گا اور میرے پاس موجود ہے لیکن جب میں نے تلاش کیا حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد ایک ہفتے بعد ان کے ہاں سالانہ جلسہ تھا اسی تاریخ کو جس میں انہوں نے رب کا نام چناب نگر رکھوایا اور مرزا والا محمد کادیانی کی ضروریت کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تھا تو مجھے کہا اس دفعہ سالانہ جلسے میں آپ آؤ اور اس کتاب کی کوئی کاپی دکھاؤ ٹھیک ان کے جانے کے بعد میں نے تمام کو طفانے دفتر ساتھ والا کونے والا اوپر کا گھر کا کنگال مارے مسارے شرہ نظر نہیں آئی میں نے کہا یار اب جیسے امام مسلم مسئلہ تلاش کرتے رہے اور کھجور کھاتے رہے انتقال کر رہے میں تو کوئی چیز کھا پی نہیں رہی مجھے ویسے ہی مار دو گے لیکن کتاب مل جائے بہت بڑے مناظر ہے بہت کامیاب آلے میں خدایا رسوان ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کتنی بڑی ذات ہے کیسی دعائیں قبول کرنے والے ہیں ہمارے ایک عزیز دوست کتابوں کا کام بھی کرتے ہیں خود بھی بہترین عالم ہیں مولانا محمد یونس صاحب وہ قائد آباد میں رہتے ہیں آئے جگہ خلد وہاں ان کا مدرسہ اور مسجد ہے میرے پاس آئے مجھے کہا کل آ جاؤ وہاں ناشتہ کر لو میں بہت غم میں ڈوبا ہوا تھا اور دن قریب آ رہے تھے کتاب نہیں مل رہی تھی لیکن چلا گیا وہاں جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں کوفانے میں بٹھاتے ہیں وہی ناشتہ کراتے ہیں تو میز پر کتاب پڑی تھی جو جی میں نے اٹھائی مسالے اور شرط ہو رہا اللہ اکبر اللہ میں نے پورا سینے پہ ہاتھ رکھے تھے خوشی سے کہیں ہارٹ پھیلنا ہو جائے کیا ہو رہا ہے وہی وہ کتاب تیپائی پہ رکھی ہوئی میں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ مسالے ہوشارا ہے رانب کی آپ کے لیے ڈھونڈ ہوں میں نے کہا واہ واہ میں نے وہی سے ایک دوست کو بلایا ہوں. اس کو جا کے میں نے کہا سفید پوڈر کے تین چار نوستے بنواؤ اور مورانا کو ٹیلی فون کے کتاب مل گئی اور خصوصی سروس سے آٹھ گھنٹے کے اندر جب چنوٹ میں مورانا کے ہاتھ پہ کتاب پہنچ گئی اور مولانا نے فرمایا اب اگر میں مر گیا تو مرا نہیں ہوں گا زندہ ہوں گا اور مولانا نے چٹپٹ مسف شائع کیا اور تمام چینوٹ کے اندر اور مرزاوں کے محلوں میں اعلانات کروائے کہ مثال و شرح موجود ہے اور مرزا اور اس کی امت جھوٹی ہے اور وہی بھارت کہیں نہیں ہے وہ نہیں ہے اس میں وہ پاس ہی نہیں ہے صرف ایک نایاب کتاب کا نام لے کے علماء کو ڈراتے تھے سراط الزین انعام تعلق ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے اگر توحید کا عقیدہ مضبوط ہو سنت کا اتباع اخلاص کے ساتھ ہو عبادت صرف رب العزت کی ہو مدد اسی سے مانگی جاتی ہو اور اہل سنت والجماعت کا کا پلیٹفارم اور مسلک پر آدمی اخلاص کے ساتھ قائم داعب ہو یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت اور اقسام ہے یا بنی اسرائی لسکرو نعمتی التی انعام تو علیہ قوم ونی فتو اس لیے اکثر مفسرین فرماتے کہ انعام تعلیہ ہوم البو اس سے مراد مسلمان آخر کار مسلمان غیر المقوب علیہم شیخ شہ فرماتے ہیں الدین انعام تار ہم سے یہ بدل واقع ہے اور ولف دالین بھی بدل ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ بدل و مبدل ہم مانا ہوتے ہیں یعنی وہی لوگ جن پر تو نے انعام کیا ہے وہی غذب سے بچیں گے وہی غلط سے بچیں گے فوائد تفسیر میں حضرت شیخ الہند نے اس کو بدل و مبل بنایا ہے یہ بہت بلیغ ہے بہت صاف ہے البتہ جن لوگوں نے دوسری ترکیب مانی ہے انہوں نے یہ بھی پھر کہا ہے کہ المقدوب سے مراد حمل یہود ہے اور گوالین سے مراد نسارا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ فساق و جو بے دینی پر زد کرتے ہیں وہ مزداق مغدوبین کے اور علماء جو کجے اختیار کرتے ہیں اور سیدھے نظام کے مقابلے میں حرام اور ناجائز نظام کو اسلام کے نام پر آگے بڑھاتے ہیں اندیشہ ہے کہ یہ دون کے مزداق نہ ہو توبہ توبہ غیر ان علیہم علی ہمل یہ تو واضح ہے کہ مغدوبین کا مزدا کی ہر کیونکہ قرآن کریم میں جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں فباؤ بےغد بن الا غد اب وباؤ بےغد اللہ اور نصارہ کے لیے ولا تک احوا کا دلو و دلو کزیرا وہ دلو انسوائے سبھیل <السَّبِيلًا> چھٹے پارے میں آخری رکو سے پہلے لوئن لذی نفرو سے پہلے اللہ اکبر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہود ہے اور یہود تک بات رہ گئی نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نسوارا تھے نسوا نہ یہود کیوں تھے انہوں نے خدا کو غصہ دلایا اور غضب اللہ کا ان پر نازل ہوا کبھی بندر بنے اور کبھی خنازیر زیر بنے وہ جالبن حمل کے ردت نصارا جب تک اقبائی متویم تھے حضرت عیسیٰ مسیح کے تو ان سے بہترین جماعت نہیں تھی لیکن جب وہ رائے راج سے ہٹ گئے اور انہوں نے عیسا علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا وہ بھی کف رحم وقول الامر یما لقد کفر ان بات سمجھ لو جن وجوہ سے یہود پر غضب ہوا ہے وہ وجود جہاں پائے جائیں گے وہ مراد ہوں گے اور جن وجوہات سے نصارہ رائے راج سے بٹک گئے تھے وہ وجوہات جن لوگوں میں پائے جائیں گے وہ دو کے مزدا کھو گے کسی باشد یہ بات اس لیے بھی قوی ہے اور اس کی حاجت ہے کہ ابھی صورت بقرہ شروع ہو رہی ہے اور اس میں پہلے ہے ان الدین کفرو سواؤنالی ہے اور پھر ہے ومنہ سمئی اکولو آمن بل و مل و بلاخر و ماہوں ایک کافرین کی جماعت ذکر ہوئی جو مغدوبین کے مزدا کے اور دوسرے منافقین کی جماعت ذکر ہوئی جو دواح کے ہے یعنی جس طرح فاتحہ کے اخیر میں دو ناپسندیدہ گروہ ہے مغدوبین اے یہود اور دوالین این سارا اس طرح صورت بقرہ کے اندر بھی ابتدائی رکوں سے ہی دو قسم کے ناپسندیدہ طبقوں کا تسکرا ہے ایک مخدوبین کا ان الدین کفرو سے اور دوسرے دوالین کا وہ من سمیہ پولو امنا بلّا سے یہ بات سمجھ لو چند سال پہلے صورت فاتحہ میں غالباً چودہ دل لگ گئے تھے اب تو انشاءاللہ آج ہی نکل رہا ہے تو جب سور فاتحہ کی تفسیر سے میں فارغ ہوا اور یہ خیال تھا کہ کل سورت بقر شروع کریں گے اور میں وہاں اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ گیا تو ایک ٹیلی فون آیا اور اس ٹیلی فون پر مجھ سے کہا گیا کہ امریکہ کے ایک انسٹیٹیوٹ کا پروفیسر آپ سے آپ کے ترجمہ و تفسیر سے متعلق کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ گفتگو پسند کریں گے درمیان کے ذریعہ میں نے کہا بالکل حاضر چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ گھنٹی بجی اور وہ اس کے براہ راست پروفیسر صاحب کی بات شروع ہوئی پروفیسر صاحب نے کلام کا آغاز اس طرح کیا کہ میں مسلک کے اعتبار سے یہودی ہوں اور میں نے تفسیر کا شاف اور تفسیر بیزابی پر تحقیق کی ہے ڈاکٹریٹ مجھے حاصل ہے اس میں اور میں نے یہاں امریکہ میں ایک ادارہ قائم کیا انسٹیٹیوٹ ادارے کو کہتے ہیں اور اس میں میں ریسرچ افیسر ہوں اتفاق سے ڈیٹ پر آپ کی تفصیل ملی آپ پڑھاتے اردو میں ہیں لیکن عربی بارات اشار وغیرہ بھی پڑھتے ہیں اور بہت طویل نشست کرتے ہیں تو میں بہت گرویدہ ہوا اور میں نے اس کے سننے کا اہتمام کیا تین چار بیان آپ کے نکل گئے باقی میں سب سن چکا ہوں آپ نے آج مخدوبین میں بتایا کہ یہود ہیں اور دوالین میں کہا کہ نصارہ ہے لہذا اس وقت پوری دنیا پر حکومت یہود و سارا کی نوے فیصد دنیا ان کے پنجے میں ہے دس فیصد میں مسلمان خوار رزا کسی کام کے نہیں ہے پہلے تو آپ بن قبروں میں درس دیتے تھے آپ کے چن چڑی ہو تو ہوتے تھے اب آپ درس دیتے ہیں تو آپ کے ساتھیوں نے اہتمام کیا پوری دنیا کو سنا رہا ہے یہود بھی سن رہے ہیں اور نسوارا بھی سن رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے اتنی صلاحیت پیدا کی ہے یا آپ اپنے قرآن کے بیان سے پیچھے ہٹیں گے مجھے تشویش پیدا ہوئی اور میں نے مناسب سمجھا کہ براہ راست آپ سے بات کروں اور آپ کو اس سلسلے میں فکر مند کر دوں میں نے بڑی تسلی سے ان کی بات سنی اور بڑی اہم بات تھی جب میرا نمبر آیا تو میں نے بھی ان کو کہا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک مخالف مسلک ہونے کے باوجود آپ نے اسلام کی کتب پر باقاعدہ تحقیقات کی ہے اور اس عقیدے اور نظریے کے نہ ہونے کے باوجود آپ قرآن کے علوم کے سیکھنے کے درپے ہے ہیں اور پھر آپ نے مجھ جیسے ایک طالب علم کا ایک درس سنا اور اس سے آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے مجھ سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی کوشش کی اور آج تک آپ نے میری پوری تفسیر سنی ہے اور آپ نے یہ بھی سنا کہ میں نے بتایا کہ مغدوبین کا مزداق یہود ہے اور یہ صحابہ کی تفسیر ہے ابن عباس سے منقول ہے تفسیر ابن جریر میں ابن کثیر میں سیراج المنیر میں اور دالین کا مزداق نصارہ ہے یہ بھی صحابہ اور تابعین کی اور اکثریت کی تفصیل اور اصحیہ یہ تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی البتہ ایک شکو آپ سے ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ سب کچھ سننے اور سمجھنے کے باوجود اس سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ جن یہود پر غضب ہوا ہے اور جو نصارہ رائے راس چھوڑ کر بٹک گئے تھے یہ یہودیت کے متعین اور صادقین تھے یا منحرفین اور کاظبین تھے اسی طرح عیسائیت کے میں نے کہا عجیب بات ہے کیا آپ کو صرف یہ نظر آیا کہ قرآن کریم میں یہود اور نصارہ کو مقدوب کہا یا دعال کہا آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ قرآن کہتا ہے الین آ تین کتاب حق تلاوتی میں نے کہا آپ نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ قرآن میں یارفون ہوں کمایا رفون اور آپ نے اس کی بھی کوشش نہیں کی کہ قرآن کہتے ام نل کتاب امت انخوا امت لون آیا تنا یا امرون بل معروف و انحاقر و یو سارفل خیرات وین اللہ علیم فرماتے منطقین اللہ پت فرمات اہلی کتاب ایک جیسے نہیں ہے میں نے کہا کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم میں ہے لوئن الزین کفرو ممبنی اسرائیل آلہ زسان داودی سب نے مریم لیکن وجہ بھی ہے ضال کبھی ماں سم و یا تدور ہٹ گئے راستہ کانو لائے تنا ہاؤن ام امن کر ان فالو لبی سما کانو یا فالو میں نے قرآن نے کہا ہے کہ وہ جالم نمل کہ وابو لیکن ان کی سرکشی اور نافرمانی بیان کی جو سرکش اور نافرمان نہیں تھے ان کے لیے قرآن نے کہا یا الم علماء بنی اسرائیل اسرائیل میں ایسے علماء ہیں جو حق شناس ہیں جن کو حق کی شناسائی حاصل ہے میں نے طرفین کی آیتیں پڑھی کہ مخدوبین اور دالدین جو یہود و السارہ ہیں یہ منحرف ہیں یہ کاظیبین ہیں یہ اپنے جاد قویمہ سے اتر چکے ہیں تو میں نے کہا شیخ آپ بتائے کہ موجودہ یہودیت میں متو اور منحرف صادق اور کاظف توریت تو اور موسا ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام و انجیل کو نہ ماننے والے یہ دونوں ایک جیسے ہیں یا ان میں آپ کے ہاں اس وقت فرق ہے تو کہنے لگا واللہ انت محرم زخار واللہ ما ماں بل جعلتنی تنی دا لائے اسلام ان شاء اللہ بہت زیادہ خوش ہوا چونکہ مطالعہ وسیتا ہر بات کی تہ تک پہنچنا آسان تھا بار بار کہتا تھا کہ آپ نے مجھے سمجھایا نہیں آپ نے مجھے سمجھانے کے لیے دائی بنا لیا اور میں آج سے اسلام کے دشمنوں سے جنگ کروں گا میں نے کہا اصل کر لگا وہ اصل کے لیے تو اصل ہدایت نازل ہوگی یعنی ایمان وہ تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا الحمد رب العالمین ساری خوبیاں کمالات اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے کائنات کے میروبان ہیں اور بخشنے والے ہیں مالک قیامت کے دن کے آپ ہی کیا عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی اسے مدد مانگتے ہیں ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی یہاں ایک بات یاد رہے انجیل میں بھی سورہ فاتحہ ہے لیکن اس فاتحہ کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ اے وہ بادشاہ جو آسمان میں ہے اور تیری بادشاہ حد زمینوں میں بھی ہے اور اے بادشاہ تو جس کو چاہے اٹھائے جس کو چاہے بٹھائے اور اے بادشاہ ہماری آج کی روٹی ہم کو آج دے تو آپ کی دعوت تو آج ہو ہی رہی بس یہ ساری فاتحہ ہے ان کی کہ آج کی روٹی آج دے اگر آج کی روٹی کل دے رہے ہو تو یہ اچھی بات نہیں موجودہ زمانے میں علماء اسلام نے مناظروں میں ان کو بہت زیادہ آگے پیچھے کیا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ پولوس کے الفاظ ہے اور انجیل کے اندر بہت ساری صورتیں پولوس نے ڈالی ہے یہ عیسا علیہ السلام کے دو سو سال بعد ان کے ہواریوں کے بھی بعد آئے اور اس نے موجود عیسائیت کو بگاڑ کے رکھا ہے مولانا عبد الماجد دریابادی نے انسائکلوپیڈیا آف دا برطانیہ کی عبارت نقل کی ہے جل سولہ سترہ کی کہ عیسائی پادریوں نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن سر ہے سورہ فاتحہ کی وجہ سے قرآن سر ہے سورہ فاتحہ کی وجہ سے ان جیسے فاتحہ نہیں ہے جب فاتحہ نہیں ہے تو خاتمہ کہاں سے آئے الحمدللہ للہ سراۃ الدینہ نام راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا انعام کی تین قسمیں ہیں دنیا کے اندر ہدایت اور استقامت اور آخرت کے اندر مغفرت اور جنت الفردوس کی سعادت یہ یاد رہے فلان ان ایم آل فلان من آمن آلئی اے اوہ دیا الاسرات مستقیل وقی مالئی ہدایت دی گئی اور استقامت دی گئی نلین اقانور ربنا اللہ ثم مستقام صرف ہدایت نہیں استقامت اح دینا اس دعا سے استقامت پیدا ہوئی ہے اور آخرت کے اندر مغفرت اور پھر جنت الفردوس کی سعادت جو لوگ انعام سے محروم ہوئے ہیں دنیا میں تو وہ خدا کے غصے کے مستحق ہوئے تو ہدایت سے کٹ گئے استقامت سے محروم ہوئے تو نتیجت نہ ان کی ہے اور نہ ان کے لیے جنت ہے غیر المقوب ارئی ورت اس صورت کے اختتام پر حضرت جبریل نے آپ کو کہا ہے کہ آمین کہے اور فرمایا کہ جو آمین کہے اس کی دعا قبول ہو جائے گی یہ دعا ہے بہت بڑی بہت شان و شوقت کی دعا ہے آمین اور آمین یعنی ممدودہ اور غیر ممدودہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے اور اس کے معنی ہے اس تجب یا اللہ قبول فرما تاجل الوز زبیدی بلگرامی لسان ابن المنزور آمین اس تجب یا عجیب لنا یا رب بنا ہماری یہ دعا قبول فرما اے پروردگار علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے روح المانی کے اندر یہاں ایک شعر لکھا ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ یہ دعا بھی آپ نے تعلیم فرمائی پھر اس پر آمین بھی ارشاد فرمایا جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو احسانات مہربانیاں توفیق اس میں مانگی گئی ہے اللہ آپ دینے والے ہیں کیونکہ جب آدمی کسی کو کہا کہ اسی طرح درخواست لکھو نیچے یہ کر لو پھر میرے پاس لے آؤ وہ خود اس کو قبول کرتے ہیں تو اللہ مالوسی کہتے ہیں لو لم تورد نی لما نرجو ونت لو لم ہمارے طلباء عربی لکھنے میں بہت کمزور ہیں کاش کہ ہمارے ہاں یہ نظام بنے گی عربی لکھنے لگے جیسے اردو لکھتے ہیں لو لم تورد نی لمان ارجو ونت جو ہم مانتے ہیں اور طلب کرتے ہیں اگر آپ نہ دیتے میں نے فیضو کا آپ کے جد کرم کے دریا سے ماں الم تن کبھی بھی آپ ہم کو یہ طریقہ تعلیم نہ فرماتے اور یہ طریقہ آپ نے تعلیم فرمائے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہمیں ہر طرح احسان مہربانی کرنے والے ہیں آمین آہستہ بھی روایتیں اور جہر سے بھی یہ. ترمنی شریف میں دو روایتیں ہیں ایک شعبتی ہے وہ آہستہ امین فرماتے ہیں حفظ بحاس ہوتا ہو یا اقفا بیاسوت ہو اور ایک سہیان ہے وہ کہتے ہیں مد بیا سو تو آواز کھیچ لیا چنانچہ مشہور ہے کہ امام شافی کے نزدیک بالجہر ہے لیکن میں نے تو کتاب الام میں دیکھا میرے پاس موجود ہے اس میں امام شافی کہتے ہیں لا ہب الجہر بالتامین مجھے بھی جہرن امین پسند نہیں بس کہتے ہیں کہ آخری مذہب ان کا مصر میں یہ بنا ہے باقی امام بحنی اور امام مالک کے نزدیک آمین آہستہ ہے امام مالک کے نزدیک تو امام کا کام صرف فاتحہ ہے مقتدی امین کہیں گے یہ فاتحہ نہ پڑے اور وہ امین نہ پڑے امام اعظم اور تینوں کے نزدیک دونوں دونوں یعنی دونوں آمین کہیں گے امام بھی اور مقتدی بھی البتہ افضل اور بہتر آہستہ امین ہے آہستہ قرآن کریم میں ہے کہ دعا آہستہ ہونا چاہیے اد ربکم رب کوم تدر و دعائیں آہستہ اور آجیزی سے مانگو ننانوے فیصد دعا ہماری آہستہ ہے تعلیم کے طور پر چند جملے کبھی کبھی کسی نماز کے بعد یا درس میں فتح بن میں ہے لا یوج بالدعا الا احیانا اللہ کبھی کبھی بطور تعلیم کے لوگ آمین کہے دعائیں سیکھ لے استاد امام خطیب اونچی آواز سے دعا مانگے ورنہ امام حنیفہ کا مذہب فتح عالمگیری جلد اول میں ہے الصل ف دعوت ول اصل دعا اور ذکر میں آہستہ ہونا ہے آہستہ اللہ اکبر حنفی مذہب میں ذکر بلجاہر یا دعا بل جہر ناپسندیدہ ہے کسی خاص وجہ سے تعلیم و تربیت کے لیے وہ بات علاحدہ ہے تو آمین کے دونوں قاعدے البتہ کچھ حضرات فرماتے کہ اونچی آواز سے ہو اور کچھ حضرات فرماتے کہ نہ آہستہ ہو ہمارا مذہب و مسلک آہستہ امین کا ہے پرانی کریم میں پیغمبر کی دعا ہے از نادا رب بہن دان خفیہ دعا مانگی زکریال علیہ السلام حکم بھی ہے ادو رب بکوم تو و خوفیا اور بخاری شریف میں ہے کالا کا آمین دعا آمین دعا ہے جب دعا ہے تو آہستہ بہتر ہے باقی مسئلہ اپنی جگہ طویلت و ذیل ہے آج کل بعض جگہ حافظ صاحب تلاوت کر لیتے ہیں یا بچے تو بغیر آمین کے آگے بڑھتے یہ بات نامناسب ہے جتنے لوگ موجود ہو سب کا ہے اس کے اختتام پر آمین خاص کر جنہوں نے تلاوت کی وہ تو پڑھ لیں آمین سنت طریقہ ہے ہاں اس پر اتفاق ہے کہ امین قرآن کا حصہ نہیں ہے اور سورہ فاتحہ کا ادب ہے جیسے کہ اور کئی مقامات کے آداب ہیں باقی دعات اور زوا پانی پت سے زوا پیدا ہوا ہے اس سے پہلے امت کے اندر کبھی بھی دعات کی جگہ زوا نہیں پڑا گیا ہے اور وہیں سے ایک لفزش دارالعلوم دیوبند کو لگی ہے اور وہ یہ کہ ان کے اکثر لوگ زوا دیے وہ کے کولسر میں بھی بدتیوں کے مقابلے میں تنقیدی متین وغیرہ میں زوا اختیار کیا ہے میں نے حضرت کی زندگی میں جا کے عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نے لکھا ہے کہ دعد ہر سے صحیح ہے اور زواد مشہور غلط ہے مشہور امام رازی نے تفصیری کبیر میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ چونکہ اجم میں اشکال بہت زیادہ ہوا ہے اس لیے فساد سلاد کا قول نہ کیا جائے کیونکہ بہت سارے حنفی فقاع کا کہنا ہے کہ اگر دعات کی جگہ زوات کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی ایسے محیط برہانی میں ہے اور اگر دعات کی جگہ زعا کہا اور اسی کو حرف مانا تو کف کفر تک لاگو ہو سکتا ہے اس کو امام راضی نے تفسیر میں اور اماد الدین ابنی کثیر میں تفسیر میں روک لیا ہے کہ یہ شدت فلفتہ ٹھیک نہیں ہاں کوشش یہ ہو کہ دعد ہی کہا جائے زعات نہ کہا جائے اس زمانے میں ہمارے طلباء اکثر زوادیوں سے پڑے ہوئے تو یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں ہمارے محمد انورشا نے جب حفظ پورا کیا تو ایک جگہ ہم گئے تھے وہاں کچھ عرب مہمان تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ معصوم بچے نے حفظ کیا کہا اقرا علین شیان کچھ پڑھ لو تو محمد الورشا نے علم نے شرح پڑھی وہ وزوان آن کا اصل میں زوا کل میں ہے عربی میں زوا ہے ہی نہیں دعت کی جگہ زواد زوا خود زوا وہ مستقل کلمہ ہے تو وہ اس لیے چونک گیا اگر آپ کسی عرب کو کہے کہ انی مریض تو وہ نہیں سمجھے گا جب تک آپ کہیں نہیں انی مریض فقی الحند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علی نے فتح و رشیدیے میں لکھا کہ حال پر دال پڑنا زعا سے بہتر ہے یعنی دعات پڑھو زواد نہ پڑھو کہتے ہیں کہ علماء کرام میں سے علامہ آلوسی نے سب سے پہلے زوات کی معاورت کی ہے اور اس پر پورے بغداد کے اندر ماتم ہو گیا تھا مفسرین کا میلان کو جس طرف لگ رہا ہے لیکن بڑے نقات مفسر جیسے بیزابی اور کرتبی ان تمام نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں دعات لفظ ہے نہیں ہے تفصیلات کے لیے روح المانی کسی اور جگہ اس نے دعد وزواد یہاں نہیں کیا اور تفصیل المنار شیخ رشید علی رضا سنا ہے کہ مولانا عبدالحق حقانی حق نے فتح المنان فی تفصیل القرآن میں اس مسئلے پر غیر معمولی طویل باز کی ہے ہم ایک تو یہ جانتے ہیں کہ عجم کے لیے اس حرف کا پورا ادا کرنا بغیر مشکل ہے کیونکہ عربوں کے بارے میں کہتے ہیں الزی انتقاب جو دعت کو صحیح طرح ادا کرتے تھے ہمارے ہاں تو یہ بہت کوشش کی قاریوں نے زوات کر دیا اور یہ آپ بالکل ہی کوشش نہیں کی تو دعد کر دیا ولح کو درمیان میں ہے کیونکہ الجزری میں ہے وعاد امن ہافت ہی از ول یل ادراس امن اے ہم آجزوں کا اور اکثر اساتذہ اور مشائح کا میلان یہی ہے کہ حرف دعد ہے زواد نہیں ہے اور ان ابانا لفی زلال مبینی ٹھیک ہے زولا نہ پڑھا جائے اس زمانے کے بعد اشاعتی اور پنجبیری وہ بالکل ہی نرے سوادی ہو گئے ہیں غیر المقضوب علیہ ولی یہ نامناسب بات ہے میں فتو تو نہیں دیتا ان دو بزرگوں کی وجہ سے لیکن طبی طور پر اس نماز کی صحت کا قائل نہیں کیونکہ یہ کلمہ اجنبیہ اور غیرمانوس کلمہ پڑا جا رہا ہے جس کو عرب سرے سے جانتے نہیں پھر حرمین شریفین زاد حفظم و سلامہ و رضیارتحما و حضور ان دما بھی ایمان و فکرن صحیح ان و عمل انصالین و توبتن الحق وہاں ام مسلح پر قراد کرتے ہیں چار تانگ عالم سنتے ہیں اور وہ حرف زواد نہیں جانتے غیر المحدوب علیہ ولی اس لیے نصیحت ول رسولی و فیسال ہے امر المسلمین لا سیماں المستفی دین ان کو یہی مشاورت ہے کہ وہ دوات پڑا کرے اور زواد نہ پڑھے اور نہ پڑھائے اور اس سے توبہ کرے اور پیچھے ہٹے یہ بہت بڑا سکم اور لغزش واقع ہوئی کسی زمانے میں ہمارے استاذ تھے عبد العزیز مصری انوریٹون میں طلباء کو تجویز پڑھاتے تھے تو انہوں نے جب درس میں دعد پر کلام کیا تو پاس طلبا ناراض ہوئے اور انہوں نے کچھ لکھ کے شیخ کے میز پر رکھا غالباً حضرت مولانا کاری بخش صاحب کی کوئی تحریر رکھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا جس میں زوا کی طرف ترجیح تھی تو مصری استاد کا مجھے یاد ہے یا مولانا ان ضرور الحان ہل فوراً مصر کے خلاف کچھ لکھا تھا تو مصر کو ہم حجت نہیں مانتے مصر عرب نہیں ہے وہ عجم کا افریقہ کا حصہ ہے لیکن مکہ و مدینہ حجت ہے ہدائے میں لکھا ہوا ہے لہ عام شریفین کئی مسائل میں صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ ہم حرمین شریفین کا یہی عمل ہے لہذا یہی ہونا چاہیے اللہ اکبر و کبیرہ اب سورہ بقرہ اب شروع کریں یا کل کریں الحمد للہ یہ رب المین نصطفرو اللہ حسن و فلا خیر نصطفر ولہ ولافیہ دعائیں صحت و, و, و, و, و, دعائی و شفا کی درخواستیں شہر میں اللہ تعالی امن قائم فرمائے نہات مسلمانوں کو جو نہق مارا گیا اللہ ظالموں کی گرفت فرمائے اور مساجد مدارس تو علماء ان کے بئی نمازی اللہ سب کا حفاظت فرمائے خدا انسان اور رہوان سب کی حفاظت فرمائے اللہ عباد اور بلاد کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارا درس آسان فرمائے منازل کے مطابق فرمائے تمام تر پریشانیاں رف دفع فرمائے اور درس جس طرح چل رہا ہے اللہ ماحول سازگار بنائے آنے جانے والوں کے راستے ہموار رکھے ہر طرح کے تکلیف اور صدمے سے ان کو محفوظ فرما حضرت مولانا محمد امیر صاحب بجلی گر نے کل مغرب کے بعد فون کر کے آپ حضرات سے دعا صحت کی درخواست کی حضرت بہت بڑا شمع ہدایت ہے دعا فرمائے اللہ انہیں سلامتی اور صحت عطا فرمائے اللہ ان کے امسال و ادبا پیدا فرمائے اللہ ان کی اولاد نیک صالح بنائے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے صبح سرحد کے توغیانی کی تکالیف بھی دور فرمائے پنجاب اور سندھ جو ریلے کے لپیٹ میں ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے وصلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد و